ولمت یا طربن حسین سلاثت قرو تلاک شد عورتیں انتظار کریں اپنے بارے میں تین حیض کرو کرا کی تو اور حیض دونوں کو آتا ہے حیض صحیح ہے توارت میں تلاش دے دو تین ماہواری گزر جائیں تین ماہواریوں کو عدت کے دیں عدت گزرنے کے بعد عورت معتد ہو جاتی ہے یعنی بائنا طلاق ایک ہو یا دو ہو عدت کے اندر اندر تین مہینے گزرنے سے پہلے رجوع کا قابل ہے اور تین مہینے پورے ہونے کے بعد طلاق ایک ہو یا دو ہو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے اب نکاح جدید ہوگا مہر اور گواہوں کے ساتھ مولی صاحبان سمجھ ایک نقطہ سن لو لا کے اندر مرد کو کہا چار مہینے انتظار کرو اور طلاق کی صورت میں عورت کو کہا تین توہر تین حیض گزارو یہ عجیب بات سنو مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو چار مہینے کا پابند کیا اور تین توہر اور تین حیض تو پینتالیس دن میں بھی آ سکتے ہیں قلب و دت کے اعتبار سے تو عورت کا یہاں بھی ذمہ داری کم کر لی و لایا ہل حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے ائی تم نما خلق اللہ فی الرحام کہ وہ چپالے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بچے دانیوں میں طلاق دینے کے بعد اگر پتہ چلا کہ عورت حامہ لائے تو اکثر عورتیں اس حمل کو ضائع کر دیتی ہے یہ گناہے قتل کا گناہ ہوگا کہہ دے کہ میں اس سے امید سے ہوں تو عدت بڑھ جائے گی وضاح حمل تک بچہ دینے تک بچہ اسی کا ہوگا جس کا بچہ ہے ان کن یوں من بلّا ہیولوں میں لا اگر یہ ایمان رکھتی اللہ آخرت پر وہ بہول تو ہننا حق کو برت خاون ان کو لٹا سکتے ہیں فیضالے کا اس سلسلے میں ان ارادو اسلح اگر اسلح کا ارادہ ہو اگر طلاق ایک یا دو دی ہے یا ایلا کے ساتھ بائنا کیا ہے تو خاون کو رجوع کا یا نکاح جدید کا حق حاصل ہے وَلَهُنَّ لہن الَّذِي عَلَيْهِنَّ اور ان عورتوں کے لیے مانن اس کے ہیں جو ان پر ہے بالمعوف دستور کے مطابق وجل اجال علیہ ہند اور مردوں کے تو عورتوں کے درجے ہیں اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب و حکمت والے ہیں اطلاع مروتا ٹھیک ہے ایک یا دو کیونکہ ایک اور دو کا فائدہ کیا ہے فا انسان کو ہوں بے مارو کے رکھو دستور کے مطابق اور تصریح ہوں بے اص یا رخصت کر لو آرام و عزت سے یہ دو اور ایک کے اندر یہ فائدہ ہے نہیں رکھنا چاہتے ہو تو درد گزر گئے تو خود بخود جدا ہو جائے گی رکھنا چاہتے ہو تو کہہ دو بالکل ایا ہاتھ لگا لو بالکل لیکن یاد رکھنا اگر ایک جیتی اور رجوع کیے تو دو کا حق صرف باقی ہے اور اگر دو جیتی رجوع کر لیے تو صرف ایک طلاق زندگی بھر میں باقی ہے بلائے ہلکو منتاق جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو مما آتے تو وہ جو دے چکے عورتوں کو کچھ بھی مار وار واپس اب نہ لینا آئی سوال آپ نے اس کی بے عزتی کی آپ نے اس کا پردہ اٹھایا آپ اس سے مل چکے ہیں تو اے بے شرم خاون تم اپنے مہر کو رو رہے ہو شریعت کہتی ہے کہ خیلوت صحیح بھی ہو گیا تمہار تام خاتون کا حق ہے اللہ فا مگر اگر دونوں کو ڈر ہے اللہ کی محدود اللہ کے قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں یہ اس کے ساتھ رکھنے کے ساتھ رکھنے کے ساتھ فی الحر تم اللہ یقینی اگر تم ڈرتے ہو اے طلاق دینے والے مرد اور عورت کے رشتے دار ہو کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے خدا کی حدیں فلاں جنا حالا کوئی اعتراض نہیں میا بیوی پر فیمہ اس صورت میں اقتدت بھی خاتون بھی دیا جائے خاتون کہہ دیتی کہ میں باہر چھوڑ دیتی ہوں مجھے چھوڑ دو اس کو کھلا کہتے طلا کے بائن کے حکم میں ہے ہمارے نزدیک اور امام شافی کے نزدیک خلا فصا کے حکم میں اور اگر خامن کہے کہ مجھے اتنے اتنے دے دے میں چھوڑتا ہوں تو طلاق بالمال بن ہے دل حدود اللہ یہ اللہ کی بیان کردہ حد ہے فلاطا اس سے آگے مت بڑھو امت کا حدود اللہ اور جو تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے قولا قوم ظالم تو یہ لوگ واقعی جانب اب تک ایک اور دو طلاق سے متعلق احکام تھے فین تو اللہ کہا بس اگر دو کے بعد تیسری دی کیونکہ نسم ہے اب طلاق دو ہو ہی گئی اب تیسری دی پلا تھا ہلڈلو پس حلال نہیں ہے عورت اس شخص کے لیے تین طلاق کے بعد حت تن کے ہزار جن گہرا یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور تھاون سے فین تو اگر دوسرے نے بھی طلاق دی اور عدت گزر گئی فلاں جنا حال کوئی و نہیں ہے سابقہ دونوں پر اے ترا کہ رجوع کر لیں یعنی نئے نکاح کر لے ان ذنح ایں یوقیما حدود اگر گمان ہو کے قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حکام وتیل کا حدود یہ خدا کی حدے ہیں یا تین طلاق بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس کے بعد حق زوجیت اور حق رجوع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور تین طلاق کے بعد میاں کو کسی صورت میں دوبارہ لوٹنے کا حق نہیں ہے یہ چاروں ایما کا جمہور صاحب اور تابعین کا احم حدیث میں سے امام بخاری کا اور تمام محدثین کا مذہب ہے کہ تین طلاق تین ہے اور تین طلاق کے بعد بغیر حلال شرعیہ کے دوبارہ نہیں مل سکتے دوبارہ ملنے کے بھی پانچ شرطیں ہیں پہلا خامن جس نے تین طلاق دی ہے اس کی عدت گزر چکی ہو دوسرے شخص کے پاس جو جا چکی ہے وہ وسی کر چکا ہو اور تیسرا یہ کہ اس کی بھی عدت گزر جائے اور چوتھی یہ کہ دوبارہ رضامند ہو دو اور پانچواں یہ کہ باقاعدہ مہر کا انعقاد ہو تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حلال نہیں مانتے وہ قرآن کے من کرے قرآن میں حلالے کا ذکر ہے حتی تا تن کے ہزو جنگ رہا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ہلالا ٹھیک نہیں ہے وہ پھر عمر پر حرام پر رضامند ہوتے ہیں ہلالے کا قائل نہ ہو تو وہ حرامے کا قائل ہوتا ہے اس لیے ہم غیر مقلدوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہلالا کم از کم عمر پر کے حرام سے تو بہتر مودی صاحبان سمجھ رہے ہیں بخاری شریف میں صحیح مسلم میں جامع ترمیزی میں سننے ابھی داود میں نسائیوں ابن ماجہ میں تمام معتبرات میں ہیں جو حضرت رفا نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تین محبت تلاقہ ہے تل کہ اس سے فارغ ہو کے عدت گزر گئی عبد الرحمان ابنی ضبیر سے نکاح کیا لیکن وہاں بات بنی نہیں اور وہ یہ کہتی تھی کہ ماں بج تو اند ہو اللہ کا سو بھی پیغمبر نے پوچھا اتویں بینا انتر جی الا رفا کالت نام کال اللہ حد تک زو کی اور پھر آپ نے فرمایا اترودیہ علیہ ہی اس کو اپنا باغ واپس کیا لا الہ الا اللہ تین طلاق تین طلاق ہے اس پر اجماع امت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا جواب شیخ الاسلام زید ال نے دیا ہے الاشفاق فی رد نظام الطلاق اور اس کی تفصیلی حالت محب کلفر نے امد الاساس فی حکم تلا کے میں لکھا ہے اردو میں امدۃ الاساس کا ذکر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحو نے اپنی تفصیل معارف القرآن میں اس جگہ کیا ہے ابو شاہد محمد سرفراز صاحب نے امدۃ الاساس لکھی ہے اور اس میں اس مسئلے کی تمام تفصیل دی وہ آپ تعین میں ہیں کہ زمانے قدیم میں لوگ سو سو طلاق دیتے تھے جب پیغمبر کو پتہ چلتا یا صحابہ کو تو وہ کہتے ہیں تین طلاق کی وجہ سے جو بیوی ابیشے کے لیے آرام ہو گئی وہ اماں سب آؤں وہ فقط تخست کتاب اللہ حض اور کبھی کہتے فقط ظلم تھا اللہ کتاب اللہ ستانوے میں, میں آپ نے ظلم کی کیا تین طلاق ناپسندیدہ ہونے کے باوجود واقع ہے فخر رازی کو اشتباہ ہوا ہے لیکن فینت اللہ کہا کہ ذیل میں اجماع امت نقل کیا ہے کہ تین تین ہے باقی تفصیلات کے لیے فکی دفاتر ہے اور فری کے مخالف کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے صرف مغالطات ہے اور شیطانی خواہشات عربی طلباء جن کو اللہ نے علم پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے مدرسوں میں آٹھ دس سال پڑھ چکے ہیں میں ان کو نصیحت کرتا ہوں ول رسولی وفی صح امر کناج یو بل یہ فضو الشفاق یہ شیخ محمد زاہد الکوسری ففیح دوررو یواقین شیخ نے احادیث نقل کی صاحب اور قادین نقل کیے خلفۂ راشدین نقل کیے ائمہ مستقرین نقل کیے فقہ اشتیاد محدثین محسرین کیے یہ سب کہتے تین تین ہیں پھر, کیا کہتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ تین کے بعد بغیر حلالے کے مل سکتے ہیں یا تین واقع نہیں ہے ایک اور دو ہے ابن تیمیہ اور ابن و كیب اور شوقانی لو آتفا احدم منہا بہور الم و جلفا لیا تناسر شوقانی اول كنو جی اگر ان میں تو ایک چھین بھی مارے تو نواب صدیق کا سرخان کنوجیوں کا, کا جی شوکانی جیسے لوگ لڑکتے ہوئے گرتے جائیں گے اٹھ نہیں سکیں گے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں الشفاق فی رد نظام طلاق مصر میں ایک مفتی گزرا ہے مفتی شلطوت مرزائی نواز تھا وہ مفتی شلطوت اس کا ایک فتوا شاعر ہے اور جیسے اس کا نام شلطوت ہو بالکل پلتوت تو اسی طرح جیسے نام ویسے کام اس نے تین طلاق میں بھی گڑبڑ شڑبڑ کی تھی اس پر ادرک شیخ نے رد لکھا ہے الاشفاق فی رد نظام طلاق وَإذا طلقتم یہ وہ جو دو سورتیں بنے گی اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو فب لگنا پس وہ پہنچنے لگی اپنی اپنی عدتوں کو اس صورت میں جب طلاق ایک یا دو ہو ام سکوں نہ بیمارو پس روک لو دستور کے مطابق اوسر رہوں نہ یا <بِمَارُوفِن> رخصت کر لو دستور کے مطابق بات سنو طلبہ خاص کر متوجہ ہو جائے وہ یہ کہ دیکھو تیسری طلاق کا تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا فائن تو اللہ کہا فلاں پہل میں لہو میں باد اس کی کوئی صورت باقی نہیں اب اگر کچھ باقی ہے تو ان تلاقوں کی جو تین سے کم ہے اگر کوئی ظالم اور قرآن کریم کا نہ جاننے والا زدی انادی وہ یہ کہے کہ یہ تین کے بعد ہے تو اس سے پوچھو کہ فلا تحل فلاں من بات کہاں چلی گئی منسوخ ہو گئی وہ نسخ کا قول پوری امت میں کسی ایک کا دکھا دے تمام اولین و آخری مفسرین نے کہا ہے یہ اب طلاق و برتان سے متعلق اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو پہنچی نہیں ہے کیونکہ ایک یا دو طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا بلکہ نکاح جدید ہوگا یاد رکھنا اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ رجی کا مطلب ہے کہ طلاق ایک یا دو اور عدت سے پہلے ہے طلاق ایک ہو یا دو ہو لیکن جب عدت گزر جائے ایک ہی حکم ہے نہیں سمجھتے مولانا عبد الحائی صاحب سے گڑبڑ جی ہوئی وہ ایک اور رجی سمجھتے ہیں دو کو مائے نا ایسا نہیں ہے لہو سلات اور فلفقے والے علم ماں سات علم ہی وہ وزارت تلائی ہی بائی بہت وصی اللم ہے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی لیکن بس چھوٹے چھوٹے مسائل میں پریشان چھوٹے چھوٹے مسائل تم مت پریشان ہو خوش خرم رہو اور وہ یہ کہ تین طلاق کی صورتحال بالکل علاحدہ ہے وہ قرآن میں پیش کر دی اس میں کوئی گنجائش اور نہیں تین سے پہلے ایک اور دو اگر عدت سے بھی پہلے تو رجوع ہے رجی ہے اور اگر عدت تین ماہواریاں پوری ہو گئی تو طلاق ایک ہو یا دو ہو بائن ہو گئی بائن کا مطلب یہ کہ نکاح جدید ہوگا ویسے رجوع نہیں ہوگا موری صحمان سمجھ رہے ہیں اور جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو پہنچی نہیں ہے پہنچنے لگی عدت گزری نہیں پس روکو دستور کے مطابق یا جانے دو بلا تم سے کو ہنڈنا مت روکو درار اللہ پہنچا کر زیادتی کر کے ہمارے جہلیت میں کیا کرتے تھے ایک دو طلاق دے کے پھر جب عدت قریب آ جاتی تو رجوع پھر ایک طلاق دے کے پھر پریشان اسی طرح لٹکائے رکھتے ہو میں پال زالے کا جو کوئی ایسا کرے گا فقت ظلم وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ بلا تب تک آیا مت بناؤ خدا کے دین کو ہنسی مذاق بس قرو نعمت اللہ علیہ یاد کرو خدائی خانہ تم پر حما ضلع کم من الکتاب الحکمتی اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن پر و سند یا زکم بھی ہی سمجھاتے ہیں تمہیں اس سے. وقت اللہ اللہ سے ڈرو وجن لو اللہ بک الشع نلیم بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے وہ عزاط اللہ اور جس وقت تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو بنا بنا بس وہ پہنچ گئی ہے اپنی اپنی عدتوں کو وہاں تو نہیں پہنچی جب پہنچ گئی جیسے مانا میرے اتفاق بجمائے امت یہی ہے جو کیا جا رہا ہے فلا تا دننا مدروں کو کہنا اگر یہ نکاح کر لے ازوا اپنی عورتوں اپنے مرضی کے خامندوں سے بات سنو اگر طلاق تین ہو چکی ہے اور عزت گزر چکی ہے یہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے نا بس جاہلی لوگ کہتے ہیں بس ہو گیا اور نکاح کی ضرورت نہیں یہ کون کہتے تھے یہ طلاق دینے والے کے رشتے دار کہ تین طلاق کے بعد اب اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہیں اور بھی نہ جائے فرمایا تم کون ہوتے ہو روکنے والے اس لیے ازوا کا ترجمہ ہمارے اردو کے قابل نے کیا ہے اپنے مرضی کے خاور جہاں وہ چائے نکاح کرے آپ کے پت سے نکل چکی ہے ازا ترا بینہم بے نہ جب وہ راضی ہو آپس میں خوش خوش ہو ذالک یو آزوبی یہ نصیحت کی جاتی ہے من کان منکم منب باللہ ولیم الاخر ہر اس کو جو تم میں ایمان ڈگ تو اللہ آخرت کے دن پر ذالکم اسکا لکم و اط یہ بہت پاکی کی بات ہے تمہارے لیے اور بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی ہے اسکا کا اتس کیا یہ تسفیت الباطن کو کہتے ہیں اور اط جیسے طہارت وضو غسل یہ ظاہری صفائی کو کہتے واللہ ہو اللہ ہوم اور اللہ جانتے ہیں وان تم لاتا لم تم نہیں جانتے ولوال اولادا ہونا مائیں دودھ دے گی بچوں کو حولی کا سال دو پورے امام اعظم کہتے دو سال تو حق کی حقی ہے چھ مہینے تبرینی ہے یعنی دودھ جمع بسکٹ دودھ جمع دالیا دودھ جمع یہ دو سال تک تو آپ کم نہیں کر سکتے جب دو سال کم نہیں کر سکتے اور دو سال بعد چھوڑیں گے تو بچہ مر جائے گا بہتر یہ ہے کہ چھ مہینے بچوں کی مشق اور تمرین کے اس کو دودھ کے ساتھ اور چیزیں دی جائے ہنفیہ کا مفتابی مذہب ڈھائی سال ہے ابن جری نے خصائص میں کہا ہے کہ اس آئےت کو صحیح معنوں میں ابو حنیفہ سمجھ چکے ہیں یعنی دو سال کا تک میلہ تب ہوگا جب ڈھائی سال تک عمل تاہم اگر کوئی دو سال پر بھی فتوا دے تو کوئی ایسی بات نہیں بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو دو اور تین سال تک صبر کرتی ہیں آج کل تو بربری نسل ہے نا بربری نسل جانتے ہو نا بربری نسل سال کے شروع میں بکری بھی آ گئی دو بچے دیے سال جب پورا ہوا اسی بکری نے تین اور دے دی اس کو بربری نسل کہتے ہیں بڑے خاندان کنچے گرانے وہ تین سال کا وقفہ رکھتے تھے کہتے ہیں خاتون جب بچے کو دودھ صحیح طرح شوق سے پلائے اللہ کی عادت ہے کہ دودھ کے دوران حاملہ نہیں ہوتی اور جب دودھ نہیں پلاتی ہے دانش کے ڈبوں سے پلاتی ہے یا مختلف کمپنیز کی طرف سے تو پھر ظاہر بات ہے جس گائے اور بھینس کا بچہ مر جائے اور دودھ نہ دے وہ چند مہینے میں دوبارہ ہری ہو جائے چھ پائی واپس کی نہ دوبارہ ضرور ہے وہ عورت تھی نا وہ غصے کے بیٹے کو کہتی میں دودھ معاف نہیں کروں گی تو بیٹے نے کہا کون سا دودھ دانش کا ڈبا اٹھ رہا ہے یہ کمپنی والے تو معاف کر رہے ہیں یہ کمپنی والوں نے پیسے لیے میرے ابو سے مفت توڑی دیا ہے تا ما تاپ کر رہا ہے یہ بھی بچہ دے بس نوکرانی کے حوالے ہیں اور یہ دوبارہ جو ہے نا تیار ہونے کی کوشش کر رہی ہے کچھ صبر کر کچھ اخلاق انسانیت سیکھ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تجھے دی ہے اس کو چھاتیوں سے ملاؤ سینے کے قریب کرو وہ بچہ بھی سیاستدار ہو جاتا ہے اب وہ بوتل سے جبیتے تو غڑ غڑ غڑ بڑا دودھ آتا ہے ادھر سے دے کہ کٹ رہا تو وہ شور میں چاہتے کہ میں نے یہ نہیں پینا ہے جیسی ماں ویسے بچہ جیسے وہ کر رہی ہے اسی طرح بچے پیش آ رہا ہے قرآن پاک بھی ایمان قائم دائم رکھو قرآن کہتا ہے کہ ماں دودھ پلائے اور ہماری بہنیں اور بھابیاں نہیں پلاتی ہیں اس لیے تفسیر پڑھانے میں ذرا یہاں لب لہجہ سخت ہے معافیوں کا خواہش گاروں آپ بھی بچوں کے ساتھ نرمی شروع کر لیں چند چیزیں ہیں جب ان کا اہتمام ہو تو بچہ ماں باپ کا تابے دار ہوگا ان میں ایک ہی بھی ایک شوق و ذوق سے دودھ پلائے خدمت کرے تربیت کرے خود اپنے بچے کا خیال رکھے تیرے دل کیسا مانتا ہے کہ نوکرانی اٹھا رہی ہے رکھ رہی ہے آئے آئے. نوکرانی کو تنخواہ مت تو کر لوٹا دے اٹھا دے دیں نوکرانی کو کوئی انعام و اکرام آپ نے کیا اس کا حصہ نہیں نکالا دیکھو آپ کے بچے کو کا بار رہی ہے نہیں تو جس کے مزاج میں انتقام اور خود غرض ہی ہے اولاد جیسی نعمت ان کے سپرد نہ کی جائے ول والدہ تو یور دے نہ اولادہ مائیں دودھ پلائے گی بچوں کو دو سال پورے مر دو واسط ان کے جو پورا کرنا چاہے مد شیر خواری کا زمانہ وہ الل مولود اور بچے کے باپ پر مولود لہو اشارہ ہے کہ بچہ باپ کا ہے انسانیت میں اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور حیوانیت میں بچڑی کون گائے سے پیدا ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا باپ پیل کدھر ہے اور بچے کے بچے جس کا ہے میرے یعنی باپ کا رزق ہننا عورتوں کی رزق روزی ہے وہ قسمت ہننا کپڑا ہے بل دستور کے مطابق لا تکل اشارہ ہے کہ دودھ پلاتے وقت آون بیوی کا اور زیادہ خیال رکھے لاتو کل افسن اللہ اس تکلیف نہ دی جائے کسی کو مگر جتنا اس سے ہو سکے یہ بہت زیادہ حلوے مار ڈپیاں مانگے دن رات جو کریم کھاتی ہے اور دن رات جو ہے نا مزے چرچے اڑاتی ہے کچھ اور روٹی کو آتے ہی لگاتی وہ آرام سے رہو اگر انسانیت سیکھو اور دن رات جو ہے نا یہ اس کو تنگ کر رہا ہے وہ بھی زیادتی ہے نہ وہ ظلم کرے نہ یہ ظلم سہے لا لاتو دار نہ والدہ تم بے نہ تکلیف دی جائے ماں کو بچے کی وجہ سے ولا مولود دہو بے اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے وہ اللوار سے محسوسہ لیک اگر باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے تو وارث بھی اس طرح اعتدال سے رہے نوما اگر میاں بیوی رضامند ہو گئے دودھ چھڑانے سے خوشی خوشی آپس میں کوئی بیماری پیش آئی نہ چاہتے ہوئے بھی حمل ہو گیا دودھ کم ہو گیا کئی وجوہ ہو سکتی ہے وہ اور آپس کے مشورے سے فلاں جناح علیہ کوئی وبال نہیں دونوں پر خیر وجہ پائی گئی وہ نارت تم انتسپر دی اولاد اور اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور سے رضائی رکھے نوکرانی رکھے بہت بات میں کہا ضرورت کے لیے فلاں جناح علیہ کوئی اعتراض نہیں تم پر ازاسلم تم ماتے تم بال جب تم حوالے کرو جو مخت دینا چاہتے ہو دستور کے مطابق و تقلّ سے ڈرواد ان تابل بصیر بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں ولجین وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں سے وہ ضرور آزوا اور چھوڑ دیتے بیویوں کو یہ تربس بسنبی ان حسین انتظار کرے گی اپنے بارے میں اربات و آشرہ چار ماہ دس دن مرا بیوی رہ گئی تو عدت کتنی ہے چار ماہ دس دن اگر چار ماہ دس دن میں پتہ چل گیا کہ حاملہ ہے تو حمل کا پیدا ہوتے ہی خواہ ایک مہینے بعد ہو یا نو مہینے بعد ہو عدت ختم ہو جائے گی وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عزت وضح حمل ہے اور جو حیض والی ہے یا حیض نہیں آیا ان کا ایسی عورتیں بیمار ہوتی ہے تو چار مہینے دس دن ایک سو تیس دن بندے ہے ایک, ایک, ایک سو تیس دن ایک سو تیس دنوں کا حساب ہوگا ایک سو تیس دن کا فتو دیا گیا چار مہینے ایک سو بیس دس دن ایک سو تیس فتوا اس طرح دیا کرے کہ ایک سو تیس دن جس دن سے ہاون مرا ہے خود بخود عدت شروع ہے وہ بیٹھی یا نہیں بیٹھی اس نے اہتمام کیا یا نہیں کیا سفر میں یا ہضر میں اسپتال میں یا کہیں اور اس مکان تک پہنچے جو ہاون کا کہلاتا ہے پیزا <coughs> بلگنا جل ہننا اور جب پہنچ جائے یہ عورتیں اپنی عدتوں کو چار مہینے دس دن ہو گئے فلا جنا علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فیما فعلنا وہ جو کر گزرے فی انفسینا اپنے بارے میں بالماروف دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے فلا جنا علیکم فيما ارس به بھی من النساء کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر کہ تم پیشکش کر لو نکاح کے پیغام کا بھائی متعلقہ فارغ ہو گئی نا تو متوفان حضر جو یا مطلف آپ پیشکش کر سکتے اوقن تم فی انفسکم یا آپ دل میں رکھیں الم اللہ ان کم جانتے ہیں اللہ کہ تم ضرور ذکر کرو گے ولاکل تو آئے دو لیکن کھل کر نہیں وعدے نہ کرو ان کے ساتھ چوری چپ کے اللہ تپول قولم عاروفان مگر یہ کہ بات کرو سلیقے کی یہ سلیقے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا ہی سوال اور بھی الفاظ باغربی میں ہیں پشتو اور اردو میں نہیں ہے یعنی کھل کر اس عورت سے نہ کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ایسے الفاظ کہیں جس کا مطلب نکال نہ ہو دور جا کے مطلب نکلے اس کو کنایا کہہ دیں اورقرم دم پیئر گز لو ودا تعزم اخدتن نکاح پختہ عہد نہ کرو نکاح کرنے کا حقہ یبلغل کتاب و جلا یہاں تک کہ پوری ہو جائے عدت اپنی مدت کو پہنچ کر وار امو جان لو ان اللہ علوم معافی بے شک اللہ جانتے جو تمہارے دلوں میں ہیں فخر ہو بچو اس سے گناہ یعنی سے نا سے وار جان لو ان اللہ غبور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے لا حال ایک منت اللہ کمنسا کوئی اعتراض نہیں تم پر کہ طلاق دو عورتوں کو مالم تمسو ہننا جب تک کہ چھو نہیں تم نے اوتفرد الن فریضہ یا مقرر نہیں کیا ہے کوئی مہر امت او ہننا جوڑا دے دو ان کو اللوم سے قدر اوفیق والا اپنے اندازے سے وال المختر قدر ہو تنگ دست آدگی اپنی توفیق سے متعم بالمعروف یہ دستور ہے فائدہ دینا ہے عرف کے مطابق حق کا یہ ضرور دینا ہے افسلیوں نے اقسام کرنے والوں ایک نکاح ہوا اور اس نکاح میں اتفاق سے مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور آپس میں مل بھی نہ سکے اس سے پہلے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو فرمایا کہ بس کچھ جوڑے وڑے دے دینا وہ ان اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو من قبل اس سے پہلے انت مزسو کہ ان کو چھو لیتے وقت فرض تم لہن نے فریدا تو اب بھی نہیں خلوت حلوت بھی نہیں ہوا لیکن مہر مقرر ہے فنسف ماں فرض بس آدھا جو تم نے مقرر کیا جب نکاح ہو گیا میاں بیوی مل نہ سکے یا ملنے کا ٹائم نہیں ملا اور طلاق ہو گئی تو آدھا ماہر ملے یا ملنے کا ٹائم ملا بھلے نہ ملے پورا مہر اللہ این فون کہ وہ درگزر کرے یعنی عورت ہے او یا فول لذی بے دیقد تم وہ بڑھا دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے ہاون کہے کہ آدھا بھی نہیں لیتا یا آپ ہی رکھے فوانتا کرو یعنی اے مردو تم دو تم بڑھا دو مرد معاف کرنا بڑھانا ہے معاف کرنے کا یہ مطلب کہ پورا ماہر ہے نا آدھا واپس ہو رہا ہے تو کہیے آدھا معاف کرو یہ بھی صحیح ہے اور آدھے بھی چھوڑ دو یعنی بڑھا دو یہ بھی صحیح ہے ولا تنسل فبلبائی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا ان اللہ حبماں تابلون وسیر بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تلاک نکاح طلاق نکاح طلاق نکاح اس میں اولجھ کر کئی نمازیں نہ بھول جاؤ حافظ بہت خیال رکھو نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی بہت خیال رکھو نمازوں کا وص اللہ تلوسط خاص کر نماز اثر کا راجح ہی ہے وقوم اللہ قاندین اور کھڑے رو اللہ کے لیے آجزی کے ساتھ فینختم پسم پر اگر خوف آیا فری پس پا پیادا پا پیادا راچل یعنی زمین پر کھڑے ہو کر نہ کہ معاشی کیونکہ چلتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی اور رقبانن یا سواریوں پر سوار ہو کر فیضہ امن تم جب امن سے ہوئے ان خوف جاتا رہا فص کر اللہ یاد کرو اللہ کو کمالمکم جیسے وہ سکھا چکا ہے تم کو معلوم تکن ہوتا تم نہیں جانتے تھے والذین نہیں منکم وہ لوگ جو فوت ہوتے تم سے وہ ضرور آزوا اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو وسیعت اللہ ازواج ہے وسیعت کرے عورتوں کے لیے متان ل ایک سال تک خرچہ دینے کا غیر اخراج کے نہ نکالا جائے اس وقت تک عورتوں کی عزت سال بھر تھی فین حرج پھر بھی وہ نکلی فلاں نہ کوئی وبال نہیں ہے تم پر فیم فال حسین معروف وہ جو کر گزرتی ہے اپنے بارے میں دستور کے مطابق و اللہ عزیز الحکیم ولی المۃ القا تمام تلاک شدہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے عرف کے مطابق حق قل المطقین یہ حق ہے پر یعنی جن کا مہر مقرر ہے ان کو بھی جوڑا دینا مستحب ہے اور جن کا مہر نہیں ہے یا ماہر مسل یا ماہر شرعی اور یا اس طرح جوڑوں سے ان کی خاطرداری کی جائے گی کزال کئی بھیا کم آیا جی یو بیان فرماتے اللہ تم کو حکام لالکم تاقل تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے أَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْمُولُوفٌ عَذْرَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مسائل فرعية جن کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو گیا ان میں مسلمانوں کی زندگی ہے نکاح اور طلاق میں حد شرح پر قائم رہے زندگی برکتوں کی رہے قسم و رحمان میں محتاط رہے حلال و حرام میں محتاط رہے ورنہ فنا آ جائے گی ایک ایسی قوم جو بے ادبی کی وجہ سے فنا ہو گئی تھی اور اس زمانے کے پیغمبر کے توسط سے اللہ نے ان کو پھر زندگی دی اس مناسبت سے اس کو ذکر کیا آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے ہزر الموت موت سے ڈرتے ہوئے یعنی خافو ہوں الموت یہ لوگ موت سے ڈرتے تھے اور پیغمبر ان کو جہاد پہ لے جا رہے تھا فقال الحم اللہ موت اللہ نے ان سے کام مر جاؤ سارے مر گئے تم ماں پھر زندہ کیا ان اللہ اناس بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر بلاکنہ اکثر الناس لا کرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اشارہ ہے کہ جس طرح مرنے کے بعد زندگی ایک نعمت ہے اس طرح مسائل کی حیات بھی حیات مستعار سے کم نہیں ہے وقات روفی سبیر اللہ کطال کرو اللہ کے راستے میں وا نبو جان لو ان اللہ سمیع الم بے شک اللہ سننے جاننے والے اس میں اشارہ ہے کہ قطال بظاہر فنا کا باعث ہے لیکن ہمیشہ بقا کا باعث ہے منزل جی یبرد اللہ قاردن حسن کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ قرض حسنا بن مانگے قرض حسنا جس کا انجام دوستی ہو قرض حسنا دیا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا ہوئے تو دے ورنہ نہ دے قرض حسنا کی تقریباً سترہ کے قریب تعریف عبد الجی نے میسر میں کیے دعائے فہو لہو ادا فن بس بڑھا دے گا اس کے لیے کئی چند در چند بڑھا کر اللہ وی اب بے اور اللہ قبض بھی کرتے ہیں اور کھولتے بھی وہی رہے ہی تر جاؤں اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے ویسے تو پانچ سو روپے کا قرض آئے تو پانچ سو پانچ دینا جرم میں چھ سو دینا جرم میں لیکن اگر قرض ہنسنا ہے اور آپ کہے کہ آپ نے مجھے پانچ سو دیے تھے میں پانچ ہزار دیتا ہوں تو اجازت ہے آیت کی وجہ سے الم ترائیل ملئی بنی اسرائیل آپ نے دیکھا نہیں سرداروں کو بنی اسرائیل میں سے موسا علیہ السلام کے بعد انقال النبی جس وقت کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے عباس لنا ملکن نخاط الفی صبیل مقرر کرے ہمارے لیے کوئی لیڈر کوئی ملک بادشاہ جس کی رہنمائی میں ہم جہاد کرے اللہ کے راستے میں یہ حضرت شموئیل علیہ السلام یا ہسکیل کا زمانہ تھا دشتر علما نے حضرت شموئیل کا نام لکھا ہے کرمانی نے اور ابن ثاکر نے ہسکیل پر زور دیا ہے کہتے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے جس میں لوگوں نے جہاد سے تہی کی تھی اخیر میں کہا کہ چلو ایک کمانڈر کو قرار کرو حلا ان کو مقرر کرو کال صحیح تم ان کو دبا لے کمل کے اللہ تو قاتل پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فرض ہو جائے تم پر جہاد تو نہ لڑو کالو کہنے لگے وہ مالنا اللہ ناتل فی سبھی للہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں وقت وخرجنا بندی آرے نا وائنا تنا لے کے ہمیں نکالا گیا ہے گھروں سے اور اولاد سے پلاما کو دبا لے جب جہاد فرض ہوا تو اللہ بڑ گئے اللہ خلی لمبے لمبا کر تھوڑے رہ گئے و اللہ جانتے ہیں ان بے انصافوں کو خود ہی خواہش کی جب جہاد کا حکم آیا جہاد کی فرضیت طے ہو گئی تو پھر یہ تیار نہیں تھے وقال الحم نبیحم کہاں ان کو پیغمبر نے ان اللہ قدبا صل کم تو اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے توالود کو کمانڈر ان چیف کالو کہنے لگے انا کون بلبل کو الینا کہاں سے وہ کمانڈر بنے گا ہمارا وہ نہ بال ملک ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے اختیارات میں اس سے ودم یو من المال اور نہیں دیا گیا اس کو کشائش مال بھائی یہ کڑکڑ بن کر آؤ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بات زور کرائے دونوں کام نہیں ہو سکتے دفتر کے سامنے والے بات سنا کرے ایک ہی دفع اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تولود ایک عابد زاہد نیک حسلت بہترین قسم کا جوان ہے یہ تمہارا صفر صلاح ہوگا تو پھر اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے جہاد میں تو بڑی دولت کام آتی ہے کال پیغمبر نے کہا ان اللہ ہسطفا علیہ پہلے فرمائیں خط باخلہ قوم لیکن جب نہیں مانا تو فرمائیں اسی کو چنا ہے تم پر تم چاہو یا نہ چاہو ز بس وطن فی ال اور بڑا کی دیا ہے اس کو کشائش ایلم اور جسم کی عالم بڑا ہے اور صحت مند بڑا ہے خوب صحت والا ہے ولہ ہوئی ہوتی ملک ہوں میں ایشا اور اللہ دیتا ہے اقتدار جس کو چاہے واللہ واسع و اللہ عاصلہ اللہ وسیع علوم والے ہیں وقال الحم نبیوم ان سے پیغمبر نے ان نہایت ملکی بے شک نشانی اس کے سب سے پسالار ہونے کی ایات یہ کو مطابط ہو کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق فی ہی سکی نے اس میں اطمینان ہو گا رب کے یہاں سے بقیہ تم اما ترکا آلو موسا و آل ہارون اور بقیہ چیزیں جو چھوڑ پڑے ہیں موسا اور ہارون کے گرانے تحمل الملائے کا لے کے آئیں گے انہیں فرشتے انفیزہ لے کے آیا طلق اس میں نشانی ہے جب تم ایمان والے ہو گزشتہ زمانوں میں بنی اسرائیل کے پاس پیغمبروں کے تبرکات تھے جیسے موسا علیہ السلام کی لاٹھی ہارون علیہ السلام کی پگڑی اور بزرگوں کے تبرکات ادب اور احترام کے ساتھ قابل ستائش ہے جب اندیشہ ہونے لگا ان کی وجہ سے شرک اور کفر کا تو حکومت سعودیوں نے سب چیزیں بلڈیس کر دی احترام تبرکات کا ضروری ہے اور عموماً تبرکات کے عنوان سے لوگ زیادتی کر لیتے اس لیے بہت سارے بزرگانی دین نے تبرکات کو خطرات بھی کہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ہارون علیہ السلام کی پگڑی ایک صندوق میں رکھے ہوئے تھے جہاد میں ہمیشہ صندوق آگے رکھا جاتا فتح ہو جاتی پاک پیغمبر ہو کے مستقبل چیزیں تھی مختلاسر نے آ کے اسرائیلیوں کو مارا تھا اور ان سے سب کو چھین لیا تھا اب کیوں کے لوگوں کو زوال شروع ہوا بعضوں نے کہا ہم بدبل اور کمزور ہیں اور یہ پاک پیغمبروں کی ہے واپس کر دو چنانچہ واپس بیل گاڑی میں رکھا بیلی آگے بڑھی اور فرشتوں نے ان کو ہنگایا ایڈ وہیں لے آیا جائیں شبعیل علیہ السلام تو اور ان کے لشکر موجود تھے یہ علامت تھی کہ خدا کی خیر کا ارادہ ان کے بارے میں ہوا ہے چنانچہ آگے پر جہاد ہوا اور فتح ہو گئی فلما فسولا تو آلود و بل جنو جس وقت لے کے گئے تو لشکر قال کہنے لگا ان اللہ مبتلی کو بے شک اللہ آزمانے والے تم کو ایک نہر کے ذریعے نہر نہر انہار ڈہر انہور امن شرب من ہو جو اس سے پیے پلے منی وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا امن لبیت عام ہو جس نے چکھ ابھی نہیں پن نہ ہو منی وہ ہم میں سے ہوگا الا من مگر وہ آدمی ایک طرفا جس نے چلو بھرا غور ختم بھی چلو ایک ہاتھ کا غور فتم غورفا اگر پیے دے تو اس کو لب کہتے ہیں لب یہ لب ہے لب برفر بر کے اور اگر ایک ہاتھ سے ہو تو اس کو چلو کہتے چلو ہاں ایک چلو سے پانی پیئے دائیں ہاتھ سے پی جا رہے خیر ہے کم پیا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص لب بر بھر کے یا جام پر کے تو ایسے لوگ پر جہاد نہیں کر سکے گے یہ ایک امتحان تھا ایسا تو مشروب پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن مجاہدین کے لیے سخت سفر اور دقت اور گرانی تھی زیادہ پانی پینے کبھی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے اکبا نے کہا ہے کہ جتنا کم پانی پیے تو فائدہ مند ہے ڈاکٹروں کا یہ کہنا کہ زیادہ پیئے نہایت غلط اور بےہودہ بات تھی اب ڈاکٹر تقریبا پیچھے ہٹ گئے اس ڈاکٹر عبد الصبصہ بدھ اور ڈاکٹر عبد الباسط اور عبید احمد ہاشمی سب نے فرما دیا ہے کہ کم سے کم پانی پر گزارا ہو سے کم کم سے تاکہ گردوں کو کم کام کرنا پڑے اور اس میں تو آزمائش شدید تھی فشریبو من ہو. جب پانی کی نہر آئی تو یہ سب پینے لگے اللہ کلیل اب مگر تھوڑے ان میں بچ کے آئے علما جا وظہ ہوا جس وقت آگے بڑے نہر سے حضرت تالو وہ لذین عامن اور وہ جو ایمان والد ہے ان کے ساتھ کالو کہنے لگے لاتوا قتل نلیوں میں بھی جالوت طاقت نہیں ہے ہم میں آج جالو کافر اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی بات سنو ادھر سے کافر جالود تھا تو ادھر سے صرف سالار اسلامی توالود ہوا ادھر سے احمد رضا خان تو ادھر سے سرفراز خان مولانا انور شاہ صحب رحمت اللہ علیہ امینیہ دہلی میں استاذ تھے ایک بدتی اس کا نام تھا دلدار علی اس نے ایک کتاب لکھی اور اس نے ثابت کیا اپنے خیال سے کہ نبی اور ولی ریب دان ہوتے ہیں تو شاہ صاحب نے اس کا جواب لکھا اور وہاں ایک مسجد کا امام تھا اس کا نام تھا گلزار علی شاہ صاحب نے کہا اپنی طرف سے شاع کرو اجازت ہے آپ نے فرمایا ہمارے لیے اتنے کافی ہے کہ گلزار علی بے جواب دلدار علی ہو یہ ایک تفنن کی بات ہے قال اللہ دین ظلم کہنے لگے وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے زن عقیدت کے منع میں آیا ہے ان ہم بلا اللہ کہ یہ مل کے رہیں گے خدا سے کم بنفن کلیلطن کتنی دفعہ چھوٹی ٹولی غلبت غلبت غلبیتن کثیرت غالباتی ہے بڑے امبوہ پر بے دلّہ اللہ, اللہ کے حکم سے اللہ عما سابری اللہ جمنے والوں کے ساتھ اللہ عباد تھوڑے رہ گئے نا تھوڑے ہو لیکن ایماندانے ہو تو بڑی مصیبت ہے سامان نہ مشکل ہوتا ہے نہ گزرتے گزرتے بھی بیس تیس مچھر سے گزر جاتے بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاء اچھے ہو جائیں گے امید ہے آہستہ آہستہ مسئلہ سمجھ لیں گے اٹھتے اٹھتے بھی غریب جو ہے نا کے لیے وہ پرانی عادت کے مطابق ایک دو منٹ میں خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں یہ بھی ایک قول ہے اگر جو ضعیب ہے اچھے ہو رہے پیمستر رہ ہے سجر سے امیدی بہار ارق وَلَمَّا بَرَزُوا جالو وَجُنُودِهِ دی ہی جس وقت سامنے ہوئے جالو اور اس کے لش کر کے کالو کہنے لگے ربنا افریغان سبرن ہے پروتریجا ڈال ہم پر استقامت و سب تک مضبوط رکھے ہمارے پیروں کو ونسر نہ للکوں مدد دے ہم کو کافر لوگوں پر دعا بھی ضروری ہے دعائیں مانگی جب تکلیف سامنے ہو تو صبر خیر ہے اور جس نے بغیر تکلیف کے دعا کی تھی اللہ نیا سلو کا سبرن آپ ناراض ہوئے سال اللہ البلا بلا سلی لافیہ خدا سے عافیت مانگو تم نے مصیبت مانگی آئی صاحب استاد مخترم مولانا اللہ سے فرما تھے کہ ایک امام کرتا تھا ربنا اپر غالے نہ صبر کہ ہر روز وہاں جنازہ ہوتا دار روز کہ میں نے اور مولانا یوسف پڈوری نے اس کو راضی کیا اور سمجھایا کہ بھائی بغیر کسی وجہ کی یہ دعا نہ مانگو اس دن سے جنازہ رک گئے اللہ اللہ دعا مانگ رہا تھا رب بنا ہفتہ پہنی کو پہنا خوب گئی پتا چلا کہ تنخواہ رکھی رکی ہوئی چھ مہینے سے لوگوں نے کہا تنخواہ دے دو وہ خیر نہیں ہے یہ فرضوں کے بعد دعائیں ضرور قبول ہوگی فہضم اوہم بیزل بس کالودیوں نے شکست دے دی جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے وہ قتل داؤد جالوتا اور قتل کیا حضرت داؤد نے جالوت کو کہتے ہیں کہ حضرت شمعیل علیہ السلام کو وہی آئی اور انہوں نے دالود کو آگاہ کیا کہ ریا میں ایک فرد ہے اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام داؤد ہے وہ آ جائے جالو گھوڑے پر سوار سفوں کو چیرتا ہوا ادھر ادھر گھومتا تھا اور اس کے ہوتے ہوئے اسلامی فوج چتہ نہیں کر سکتی تھی داؤد علیہ السلام نے مچوڑنے میں پتھر ڈالا اور اسے گمایا اور جب چھوڑا تو سیدھا جالوت کا سر لگا وہ نیچے گر گیا سر کے بل اور ہلاک ہوا اس کے بعد اسلامی لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمایا عجیب بات ہے کہ پسالار تو آلود اس کے ہاتھ سے جالوت کو نہیں ماروا خالد بن ولید کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جہاں جائیں گے فتح ہوگی تو حضرت عمر نے کہا آج کے بعد کسی جہاد میں نہ جانا اور خالد بن ولید کو روک لیا اور کہتے ہیں سولہ اطراف میں فوج بھیجی سولہ اطراف میں حضرت عمر نے ایسی تلوار زمین کے ساتھ ہلا کہا کہ سب کے سب فتح یاب ہوں گے ہم ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آئے خالد کے ہاتھ میں فتح نہیں ہے فتح خدا کے ہاتھ میں تو خالد بن ولید سے کہا آپ نے کوئی ایسا دور دیکھا ہے کہ ہر طرف فتح اس نے کہا نے کا یہ اعلانات کرو کہ جس غزہ میں میں نہیں کیا اس میں سب فتح ہو گئے بس شکست دے دی تو آلودیوں نے جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کے اختیار میں اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو وہ عطاء اللہ المول قبول حکمتا اور دے دیا اللہ نے حضرت کو سلطنت اور حکمت نبوت وہ اللہ مہواشا اور علوم دیے جو اللہ نے چاہے مفسرین کہتے ہیں کہ توالود نے اپنی لڑکی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا اور داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی مبوس ہوئے اور توالود کے ہوتے ہوئے وہ سرے آیا اور اس سرزمین کے بادشاہ بھی مان لیے گئے ولولہ دفوللہ دل ارد اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بانس کو بانس کے ذریعے کوحرام بچ چکا تھا کوحرام بچ چکا ہوتا ملکوں میں بعض لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے بعضوں کو دور کرنا ہوتا ہے لیکن اللہ فضل والے کائنات پر تو بادشاہ تین سرگروں کو ہٹا لیتے ہیں دل کا آیات اللہ نقلوح علیہ کبل یہ اللہ کی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر برحق و ان نقل امن المرصری اور آپ بے شک بڑے پیغمبروں میں سے ہی دل کر روس لو یہ جتنے پیغمبر ہیں فق اللہ باغ ہمالا باؤنا ہم نے برتری دی بانس کو باس پر میں نے منکل ملا ان میں بازوں نے باتیں کی یعنی اللہ نے ان سے بات کی جیسے آدم علیہ السلام جیسے مثال و رفا باز درجات بلند کیے بازوں کے درجے وہ آتے نہ مریم البی نات اور دے چکے مریم کو کلی دلیلیں وہ آئت نہ اور ہم نے ان کو محکم کیا جبریل کے ذریعے اکثر ساتھ ہوتے تھے وہ لو شاہ اللہ جی بعد اگر اللہ چاہتا تو دلڑتے لڑتے بعد والے لوگ بعد اس کے مجات ہو البینات کہ ان کے پاس روشن دلائل لا گئی وہ لاکن اختلاف اختلاف ہو گیا ابن محمد آمنا بازی مان لائے امن محمد کفر باز کو پر رہا ہے بخت تدو چاہتا اللہ تو دلڑتے لڑتے اللہ لاکن ما مایوری لیکن اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے اختلافات عال بے رنگ اور بو کا ایک تقاضا ہے گلہا رنگا رنگ سے ہے کی چمن اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے اختلافات کے ذریعے کچھ مضبوطی بھی آتی ہے پاکستان میں اختلافات زیادہ ہے تو پاکستانی لوگ بیدار بھی بہت زیادہ ہیں جن ملکوں میں اختلاف نہیں کوئی وہاں فوج بھی نہیں ہے سعودی عرب میں فوج نہیں ہے اتنی افسوس کی بات ہے نہ ہونے کے برابر علماء میں اختلافات ہیں مذاہب ہیں فرقے ہیں تو ہر عالم قوت دلیل لگتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کی بات مبرہ برہا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اختلافات پیدا کیے بھئی سب لڑکے تھوڑے لڑکے بھی پیدا ہوگی سب صحت مند تھوڑے ہی بیمار بھی ہو جائیں گے سب رہیں گے تھوڑے ہی مر بھی جائیں گے سب گورے تھوڑے کالے کالے بھی نکل آئیں گے سب حضرت حضرت تھوڑے ہی بےدب گستاخ بھی آ جاتے ہیں روز تھوڑا ہی کھانا اچھا لگتا ہے کبھی آدمی بےذاب ہو جاتا ہے یہ تو ایک دنیا کے نظام کا تقاضا ہے رہ گئی آخرت اور وہاں کی جنت تو وہاں کوئی قابل گلہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوتا ہے ہوتا یہ آیات تسلی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے مختصر تسلی دی تل کا آیات اللہ نتلے کبل حق وقل مرسلی یہ مختصر تسلی پھر تفصیلی تسلی دی کہ سب پیغمبر براہ کے اور سب کو ایک دوسرے پر تفوق ہے اور حضرت آپ سب سے بالا اور بلند ہے رہ گئے اختلافات اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں یہ تکلیم کا تقاضا ہے بھائی شاگرد ہوتا ہے دوست اور محبوب ہوتا ہے اور ایسا روش اختیار کر لیتا ہے حیران دے جائے خاطب المحبوبین اور خاطب المخالفین و آزائدین بن جائے ہیں آباؤں کو وابناؤں کو باپ تمہارے اور بچے تمہارے لا تدرون ایہم اقرب بلکم نفع توبہ کا تو تو کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے ہاتھ اور آگ میں کھڑی ہیں اور کتنے ماں باپ ہیں جن کو ہتکڑیاں اولاد کی وجہ سے لگ گئی تو کتنے لوگ ہیں جو غربت کے مارے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن پر مالداری کی لانت برس رہی ڈاکٹر صاحب تڑپ رہے ہیں کاش میرا بیٹا عالم ہوتا عالمی دین تڑپ رہا ہے کاش میرا بیٹا کوئی سرکاری افسر ہوتا وہ عوام ہے اور ذہن خاص رکھتا ہے یہ خاص ہے اور ذہن گندا رکھتا ہے میں اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیسے اسی کو ہے جس میں رنگ برنگ کا نظام ہو تلب بنو سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے غلط بات ہے بھی ہوگا سابیہ بھی ہوگا کچھ کڑا پڑا تفاس بھی ہوگا کڑا پڑا ہوئی سوال بعض مدرس سے بہت عالی شان ہے ہر نظام سنہرا ہے بازوں کے بعض اچھے ہیں بعض کمزور ہیں علماء دین ایک جیسے نہیں مفتیان ایک جیسے نہیں آئے مو تباہ ایک جیسے نہیں ایک ہاتھ کی انگلیاں ایک انگلیا جیسی نہیں ایک باپ کے چار بیٹے چار گورے چٹے لیکن درمیان میں بہت فرق ہے و لہ مختلف ولا کن اللہ فالو مایوری جہاد کا مرحلہ یہاں آ کر کے مکمل ہو رہا ہے تو جہاد کے لیے سخت ضرورت انصاف کی ہے تو چوتھا مرحلہ انصاف فی سبیل اللہ شروع ہو رہا ہے منو ایمان والو انش کو بمبار دکھنا خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اشارہ ہے کہ ہمارا دیا ہوا ہے ہمارے کہنے سے تو دو ملنا قابل اس سے پہلے ایات ایومن یومن کہ آ وہ دن لا بےعن فی ولا قلتوں ولا شفا جس میں نہ بے ہوگی خرید فروخت نہ دوستی چلے گی نہ سفارش دنیا کے اندر دنیا کا نظام تین بنیادوں پر قائم ہے یا تو بڑا سرمایہ اور مال و دولت جو آپ چاہے لے لیں فرمایا لابے انفی پھر دوسرا نظام آتا ہے تعلقات کا دوستیوں کا اخلاص کا جو ہمارے صدر ہے پاکستان کے ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ دوستی میں بہت بفا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ جب بڑے عہدے کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں ان کو وہ وفادار کہتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایک عہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو اپنے شیخ کو استاذ کو باپ کو ماں کو محسن کو سب کو بھول جاتے ہیں ایک کو یا جس فقیر اصل کہتے ہیں دوسرے کو کبصل کہتے ہیں لوگوں کی قسمیں ہیں کچھ لوگ اصل الاصل ہے اخیر تک ساتھ رہیں گے کچھ لوگ بالکل فصل در فصل ہے جیسے خربوزے تھے اب نہیں ہیں تربوز ختم ہو رہا ہے فصل ہے کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے جب کوئی مجھ سے آ کے ملتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اصل ہے یا فصل ہے امام ابو یوسف کو امام اعظم نے کہا تھا وسیعت میں کہ اپنا نظریہ صاف رکھو تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے احترام کرے تو ساتھ رہے گا نہ کرے تو آج ہی چلے جائے وسائے باب اعظم اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا کل نہ دوستی چلے گی ولا شفا تن نہ سفارش اس کو شفاعت قہریہ کہتے زبردستی کی سفارش یہ نفی ہے اور ایک شفاط رحمت ہے جیسے انبیاء کی اولیاء کی شہداء کی علماء کی صلحہ کی اور حفاظ قرآن کی اسخیاء کی شفا قہریہ نفی ہے اور شفاط رحمت و احمان کا تدرب قوم الف سے رحم اس سے نکلتا ہے شفات رحمت شفاعت رحمت اس طرح ہے کہ آپ آئے اور آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ داخلے کی گنجائش ہے میں نے کہا کہ نہیں بس رمضان شریف آ اب روز رکھنے کی گنجائش خرابی پڑھنے کی اب جو آئے ہیں یہی بہت اور ضرورت نہیں اور بڑے بڑے مشاعر قرآن بیٹھے اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ شفاعت رحمت والی ہے دوسری قہر کی شفات اوتھے دا گڑانگا دا بڑاگا دا ادھر سے خط آئے وہ خط کیا ہوتا ہے وہ خط لکھے تو گورنر صاحب اس کو سیٹ دے دے گا خط کیا ہوتا ہے خط میں بھی لگ سکتا ہے، یہ خط ہو گیا خط کا جواب خط ہے اندل خط یش بول یہ فضول شفا ہے عقل ہوش ہو تو پہلے وہ بھی پتہ کرے اور اسی خط میں لکھے کہ اگر آپ کے جامع کے مسالے اجازت دے اور آپ کے ہاں داخلے کی گنجائش ہو اور آپ کے نظام تقسیم و تعلیم پر اثر نہ پڑتا ہو تو یہ عاجز استداہ کرتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے اس طالب علم کو یا دوست کو آپ ہلحاق کر لیں یہ طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں شفات رحمت یہ جائز ہے اور ثابت ایک شفات فہر ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اکبر اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو تم کو ہم نے دیا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخ نہیں تو پیسے کیوں رکھتے ہو قیامت کو تو کام آئیں گے نہیں کاغذ ہو جائیں گے ایسے ہی ولا قلت دوستی بھی کام نہیں آئے گی تو آپ نے دوست کے لیے رکھے ولا شفا تن سفارش بھی کام نہیں آئے گی کس دن کے لیے پیسے اور خرچ کرو اگر تم نے خرچ نہیں کیے تو ول کافرون ظالم کافر بڑے ظالم لوگ ہیں وہ غالب آ جائیں گے تمہیں پیسوں سمیت تالان اور لوٹ لیں گے اے ایمان والو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں خرید و فروخت نہیں کیونکہ کافر بڑے ظالم لوگ ہیں جب یہ تم پر غالب آئیں گے تو تمہاری خریداری مارکیٹیں بھی ٹپ ہو جائے گی ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ دوست چلیں گے نہ سفارشی چلیں گے اور یہی لوگ تو آج کے مقابلے میں کفر کے کھڑے ہیں اور کافر ہیں یہ بدترین قسم کے نقصانات تمہیں پہنچائیں گے کس کے لیے خرچ کرے اللہ اللہ اللہ اللہ کے نام پر جو معبود نہیں ہے مگر وہی الہی زندہ ہے زندہ رکھنے والا القئی قائم دائم لا خز ہو تر اس کو آتی نہیں اون ولا نوم نو من اور نیل ناگتراضی نہ خوب اللہ تعالیٰ ایسی شان اور ایسی عظمت کا مالک ہے لہو ما فی السماوات و ما فی لرد اسی کے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے منزل یش ون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے سامنے یہ یعنی شفات قہری نفی ہے اللہ بھی نہیں مگر اس کے کہنے کے بعد یہ شفات رحمت بن گئی یا لما بہن دی ہم وما خلف ہوں جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں وہ لو ہی تو نبی اور یہ نہیں جان سکتے کچھ بھی اس کے علم کا اللہ بادشاہ مگر جو اللہ چاہے وسیع کرسی ہو سماوات والرد وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی ولا ادو حفظ اس کو تکا نہیں سکتی یہ دونوں کی حفاظت وہ اللہ علی وہ اللہ بزرگ و برتر ہے آیا تل کرسی کی بہت فضائل آئے ہیں فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا مفید ہے شیطان سے بچنے کے لیے بھی خطرات سے بچنے کے لیے بھی حسن ختام کے لیے بھی جنات دیو شری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے بہت اکثیر ہے صبح و شام پڑھا جائے اپنے اوپر دوستوں پر بچوں پر مال و عزت پر دم کیے جائیں حفاظت رہے گی اللہ اللہ تعالی ہی ہے لا الہ الا لاہ نہیں یم معبود مگر وہی لفظ اللہ ایک ہوا دو حی تین قیوم چار لا خزو میں ضمیر پانچ لہو میں چھ منزل یش و اندہ سات اللہ بیزنی میں ضمیر آٹھ یا لمو میں نو بشیمن من ہی میں دس بماشا گیارہ بس یا کرسی یو ہوں بارہ ولاد ضمیر وحا چودہ العلی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ مقام پر اللہ ظاہر مزمرن مذکور ہے ایک ہی آیت میں اٹھارہ مقامات اجوہیت ایک آیت میں وہ ولا علی یہاں سے سورت کا دعوی بھی شروع ہو گیا جب پہلے ذکر ہوا تو آئیو انا سو بدور اب بک پھر ذکر ہواوں کو بلا ہوا ہے اب آئے اللہ اللہ لائک راہ پھر دین مجبور کرنا نہیں ہے دین کے بارے میں دین کو تبلیغ کے ذریعے پھیلے گا اور تبلیغ کو ضرورت جہاد کی ہوگی اور جہادیوں کو ضرورت تبلیغ کی ہوگی اور ان سب کو ضرورت دور تفسیر کی ہوگی تاکہ احتال سیکھے وہ ایسے ایک دوسرے کا خون پینے کے درپیا ہوتے ہیں آہل حب کو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو داڑنے کی لائک راہ کراف دین کوئی مجبور کر نہیں ہے دین کے لیے دین کے لیے مجبوری نہیں ہے دین میں ہے دین پر آیا اور زنا کیا شادی شدہ ہے سنسار ہوگا غیر شادی شدہ کوڑے کھائے گا تو لگائی پکڑا گیا کوڑے کھائے گا شراب پی لی مومن ہے کوڑے کھائے گا چوری میں پکڑا گیا ثابت ہو گئی ہے ہاتھ کٹے گا تو یاد رکھنا دین کے لیے نہیں جو دین میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ سختی ہوگی لذمن نفل و شروع نہیں یہ مجبور کرنا دین کے لیے تبین الرشد من الغی گئی یقیناً واضح ہے ہدایت گمرائی سے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ارشاد الغی پمیا فرب تعمود جو کوئی انکار کر لے سرکش شیطان کا وہی ام بل لائے اور ایمان لے آئے اللہ پر فقط استم سقبل اور اس نے مضبوطی سے تھام لیا مضبوط کھڑا لن اس ملحا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں اللہ عمی و نالی و اللہ سننے جاننے والے <تصفح> اللہ ولی <الَّذین آمنو> اللہ منو اللہ دوست ایمان والوں کے تو دوست پر دوست کا کام کرتا ہے نا دوست سے دشمنی نہیں کرتا دوست باشد کی گیرت دست دوست در پریشان در مندگی دوست تو کہتے ہیں آپ گھبرائے نہیں میں موجود ہوں سرحانے کھڑا ہوں آپ آرام اور راحت سے سفر کر لیں میں سنبھالوں گا قیامت کے دن روشن چہرے سے ملوں گا یہ دوستان اللہ ولی اللہ زینا من اللہ دوست ان لوگوں کے جو ایمان لائے تو دوست کیا کر رہا ہے یقر من الظلمات ظلمات نور نکالے گا ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف ظلمات سے بڑا کفر شر کو بدت ہے نور سے مراد توحید اسلام سنت وین کفرو وہ لوگ جو کافی و متعب ان کے دوست شہتانے جو نکالیں گے ان کو نور سے ظلمتوں کی طرف علائے کا صابناری خالی خالدون اب مثال ابراہیم علیہ السلام اللہ ان کے دوست نے کیسے فرعون سے بچایا اور اس کے سامنے سرخ رو کیا نمرود کافر جس کے دو شیتا نے کیسے بادشاہت سمیت زلیل ہو گیا المطرا دیکھا نہیں الل اس کو حاج ج ابراہیم فی رب بھی جو جگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں اناتا اللہ الملک جس کو اللہ دے چکے تھے سلطنت اللہ اللہ چار آدمی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ملکت دنیا اور باطن ملکت دنیا اور اسنان مسلمانے سلیمان اور زل کرنے وہ اسنانے کافرانے نصر اور نمرود نمرود پشاور سے اوپر یہ جو قلعہ ہے جمرود یہ اصل جمرود نہیں ہے نمرود ہے یا اس کا وہ صاحب یعنی مرکزی دفتر اس کا یہی تھا مرکزی دفتر اس کا ادھر ہی تھا جہاں یہ جمروز لکھا ہے یہاں پرانے پتھر ملے ہیں ان میں اس کی پوری زبان لکھی ہوئی ہے امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہندوستان آئے اور اس ان کے قدم اور ان کے راستوں کو سمجھنے کے لیے امام راضی بھی آئے ہیں ہندوستان میں قوم ہے اس کو آپ براہمن کہتے ہیں براہمن یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے ہیں کہتے ہیں مقابلہ بھی ادھر ہی ہوا ہے پشاور سے اوپر یہ سارا ہند ہے نا ہند اور سند ہند اور سند جہاں آپ ہیں سندھ ملتان تک سند ہے اس سے آگے پھر ہند ہے پشاور کاشغر شگر یہ سب ہند ہے سنت اور ہند یہ نوح علیہ السلام کا پوتا تھا خوش رنگ جو کنان کا بیٹا تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام سند تھا اس کے ساٹھ بیٹھے تھے دوسرے کا نام ہند تھا ساٹھ میں سے ایک ملتان بھی ہے اور دوسرے کے بھی اس طرح بیٹھے تھے ان میں پشاور کابل زابل یہ سب ہند کے بیٹے ہیں ہند کے طالب علم غریب بہت مسکین ہو گئے علم کے اعتبار سے بھی کچھ جانتے نہیں طالب علم دوسرے کو دیکھ کے حیران میں نے آج میں بات سنا میں نے کہا برحان البیرونی کا نام سنا ہے اس نے کہا میں کہاں خبر ہے کہا غزنی میں میں نے کہا برحان البیرونی یہ بیرانیا ہے ٹنڈو جام کے ساتھ بیرانیا یہاں کا رہنے والا آگے سنو کیا کر رہا ہو ابو ریحان البیرونی سفرنامہ میں لکھتے ہیں وہ لے تو بل بیرانیہ وہی اکرت من کوڑا سن وہ سن من نواہی کابل لے لے لے لابل ہم کہتے ہیں ہم سن لے کے چاو وہ کہتے ہیں میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں یہ سن کی ایک بستی ہے اور سن کابل کے حکومت کا ایک صوبہ ہے تو بڑے بڑے ملک تاریخ کے جاننے کے بارے میں مجھے اپنے طلباء سے بہت صدمہ ہے نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں کم از کم سیویتی کی کتاب تاریخ الخلفاء ضرور دیکھنا چاہیے ایک دفعہ تو عمر سے اخیر تک دیکھ لیں کم از کم اور کچھ نہیں گلزارستان فی تاریخ ہندوستان تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتے کی عربی میں الکامل البداون نہایا خدا توفیق نے تاریخ علوما میں ابن جریر کی تاریخ ابن اثاکر تاریخ دمشق اسی جلدوں میں تاریخ تو تفصیلی اچھی لگتی سب باتیں واضح ہو جائیں آیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو لڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں انا تھا اللہ البل کے اللہ نے دی تھی اس کو حکومت از قان ابراہیم ربی اللہ دی امید جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتے ہیں اور مارتے ہیں مقابلہ شروع ہوا کال نمرود نے کان اہے و میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں خام خاں ایک بے قصور کو مار ڈالا اور ایک قصوروار کو چھوڑ دیا ایسا پاگل ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خرد مار ہے اور یہ ہوتا ہی اس طرح ہے تو بات سمجھتے ہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام فور بات بدل دی جب مناظر دیکھ لے کہ قسم مکل ہے ایک بدتی مناظر نے مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی کو مناظرے میں کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے مفتی محمود رسن گنگوئی صدر مفتی تیزار الم بن کے ان کا فتح محمودیہ مولانا سلیم اللہ خان سہم الدلو کے اشراف میں تحقیق کے ساتھ آیا مفتی میں رسن سے کیا کہا کہ آپ میں اور خنزیر میں کیا فرق ہے تو مفتی محبود نیچے اترے اور باقاعدہ ان کے اور اپنے درمیان میں جو راستہ تھا وہ ناپ لیا اور فرمایا اس وقت خنزیر مجھ سے اتنے فاصلے پر ہے اتنے بارش کے فاصلے پر مجھ سے خنزیر بکرا حرضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اور مولوی عشمتری بھی دیتی سیلانے والے کا مناظرہ تھا جس کے بعد قاضی مظہر حسین صاحب اور ان کے والد تبدیل ہو گئے میں فضول باتیں کرتا تو منظور ہے اور مفول ہے اور ایسا اور ایسا ویسا حضرت نے فرمایا بھائی یہ باتیں بعد میں ہوگی اس وقت علم غیب پر مناظرہ ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے دلائل دے اخیر میں مناظر نے خالص نے یہ لکھا نا کہ اگر مناظرہ گالیوں کا ہوتا تو مولانا اشمد علی جیسی گالیے کوئی نہیں دے سکتا لیکن افسوس کہ مولانا منظور صاحب نعمانی دیوبندی مناظر کے مقابلے میں ان کے دلائل تارین کبوت کی طرح چترتا ہے اس مناظرے کا نام ہے مناظرے سے والا اسی سے متاثر ہو کر بریلوی حتم مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مظر حسین کو اگلے سال دارالعلوم دیوبند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی خدمت میں پڑھنے بھیجا کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ مولانا کرم الدین کا بیٹا دیوبند میں پڑے اہل اللہ اور اہل حق کی زبان پر تہذیب ہوتی ہے اور ان کے ہاں تہذیب ہوتی ہے آیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جن کو دی تھی اللہ نے حکومت نمرود کافر قال ابراہیم اور ربی اللہ و امید فرمایا حضرت نے میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتے و مارتے بھی خالہ نہ وہی ہے وہ امید نمرود نے کہا میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں خالہ ابراہیم حضرت نے کہا فین اللہ آیا تھی بے شمس پس بس اللہ تو لاتے ہیں سورج مشرق سے فاطب من المغرب آپ لے آئیے مغرب سے اور وہی کافر حق کا پکا رہے گیا کافر اللہ دل قوم ظالمی اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں کر رہا ہوں تو اپنے رب سے دکھا لیکن اللہ فرماتے اس کی عقل کافر کی نہیں ہوتی اوکل مر لاکرت ان یمان ان اس شخص کے جو کلدی مر رہا کراوی تلا عروشیا مانن اس شخص کے جو گزر رہا تھا ایک بستی سے جو گر پڑی تھی تخت چھتوں کے بل جب مکان گرتا ہے تو عموماً چھت نیچے آ جاتی ہے اور دیواریں اوپر ہوتی ہے اعلی ان بادم تحاد فرمائے کیسے زندہ کرتے اس کو اللہ اس کے مرنے کے بعد بنجر و ویران ہونے کے بعد کہتے ہیں وہ بستی بیت المقدس تھی ابنی جریر نے وہب سے قطع سے زہاق سے اکرما سے ربی سے اور علی المرتضیٰ سے نقل کیا ہے کہ یہ گزرنے والے وزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ازیر علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام دو پیغمبر تھے دونوں ایک دن میں پیدا ہوئے ایک ہی بطن سے لیکن ایک سو سال عبرت کی موت مر چکے تھے اور دوسرا سو سال زندہ رہے تو کہتے ایک سو سال زندہ ہے اور دوسرا سو سال چھوٹا ہے وفات بھی ایک دن میں ہوئی یا مانند اس شخص کی سی جو گزر رہے تھے ایک بستی سے جو گر پڑی تھی چھتوں کے بل فرمایا کیسے زندہ کرتے اللہ اس کو بنجر ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد فاما تو اللہ میں تعمین اسی کو موت دی اللہ نے سو سال سمسا پھر اٹھایا کال کم فرمایا کتنا رہے ہو کال لب یومن اوپاد فرمایا رہا ہوں گا دن بھر یا آدھا دن گزرتے ہوئے صبح تھی اٹھ گئے شام تھی پورا لگائے تو آدھا ہے صحیح طرح کہے تو ایک دن کالا بلبیہ تاہم فرمیا تال فن زوریلا سوام کا و شرابے کا لمیت سنا دیکھ اپنے کھانے پینے کو بالکل بدلا نہیں کچھ انجیر پانی وانی رکھوت ون زوریلا ہمارے کا دیکھ اپنے دراز گوش کو وہ ل جہاں لگا اور تاکہ ہم بنا دیں آپ کو آیت النا عبرت لوگوں کے لیے کہتے وہ گد جو تھا وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا اس کی لکیریں نظر آ رہی تھی لکیری سو سال گزر گیا لکیریں نظر آ رہی یعنی گل گیا ختم ہو گیا ون سو لے کہیں فن شز دیکھ اس کے بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں تم نقسوہ لہمہ پھر چڑھاتے ہیں اس کو گوش پلما اچانک وہ زندہ ہو کے سامنے نظر آیا ان كل حضرت نے فرمائے میں جان چکا ہوں بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے اس کو بہت کوئی بھی جسل کر لےو پڑ دو اللہ ہو پیغمبر ہے مورسل یہ کیسے زندہ ہوتا ہے کہا کیسے ویسے ہے تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ جب یہ سو سال بعد آئے لوگ جانتے کہا تھے انہوں نے پوچھا زیر علیہ السلام کی کوئی نشانی تھی کا آسمانی کتاب تو ریت یاد تھی کا سن لو حض جب کمال کو پہنچے تو مرنے کے بعد بھی حافظ قبر سے حافظ اٹھے گا علماء دین کہتے ہیں زندگی میں جب گھول لے نہ دے تو مرنے کے بعد اللہ اس کو اس کی عزت عطا کرے ویزال براہی مربری کے فتح علم ہوتا یاد کرنے کا ہے جب فرمایات ابراہیم نے اے پرور مجھے بھی دکھا دے کیسے زندہ فرماتے ہیں مردوں کو قالا ولم تومن فرمائے کیا یقین نہیں کرتا کالا بلا بالکل ہے بلا قلع عطمین نہ کل تاکہ اور مطمئن ہو جائے میرا دل دیکھ بلو نظر علم الیقین تو ہے دیکھ بلو حق کل یقین ہو جائے گا اور جب آدمی پر خود آ جائے تو علم الیقین حاصل ہوتا ہے لفار بات محنت پیر اللہ نے فرمایا لیجیے چار پرندے اب مفسروں کو جو پسندے مرغا مور کبوتر باز مریا نفاخو سو ہے گا رائٹنگ کا بلا دل بلا برہان چار پرندے لے فصر ہوئی اپنے ساتھ آدھی کرو ہے ہمارے ایک توتا تھا گھر میں جب میں گھر جاتا تھا تو وہ باقاعدہ نقلیں کرتا تھا بناؤ بناؤ وہی نو اور میں نے کہا جہاز کی نقل تو یو کریکچ کیسے جہاز جاتے ہیں بھینس کی نقل توتا ایسا نقل کرتے تھے کہ بھینس گھر جاتی تھی اس سے ایک بلی سے لڑا بلی نے اس کو بہت زخمی کیا میں جب گیا مجھے دیکھ لے منہ کر کے یو پیٹ کر دی یو میں نے کہا معافی چاہتا ہوں یہ ظالم پالنے والے نے نہیں بتایا کہ آپ اکیلے ہو چکے تو باقی باقاعدہ انسان کی طرح ایک سے بازو کہ یہ زخم دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں کسی حیوان کے سامنے ایسا نہیں رویا جیسے توتے کے سامنے رویا پنجے دکھائے یہ دیکھے خون خونے ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ آدھی ہی ہوتے ہیں تعلیم قبول کرتے ہیں میں نے رومال بچھایا میں نے کیسے بیٹھو بیٹھ گیا اندر لے گیا بڑا علاج معوالجہ کیا سر یاد دیکھتا رہا اس کو صبح میں ترمیدی پڑھانے آئے جب واپس چلا گئے سے انتقال ہو گیا تھا oh, oh, oh, oh. کیا میں نے اپنی زندگی میں بہت چیزیں دیکھی جو بہت مجھے حیرت میں ڈالنے والی ان میں وہ توتا بھی اور یہ سن کے حیرت کرو گے کہ وہ یہ باتوں والا نہیں تھا تاج والا طوطا تھا جو باتیں نہیں کرتے اور وہ سیٹ چکا تھا بات لیجیے چار پرندے آدھی کر اپنے ساتھ سمجال جب ہنڈ جن پھر رکھ ہر پہاڑ پہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کا سر اس کی ٹانگ اس کا پر اور اس کا بازو اس طرح الٹا پلٹا سمند اور بیچ میں کھڑے ہو کے کہا مور آجا کبوتر اتیا دیکھ ذرا یا تین کا سایہ آئیں گے دوڑتے ہوئے کچھ نہ کچھ سے مول موتا تو ہے نا جب پرندے بننے کے بعد آواز سن رہے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تو قبروں والے بھی کچھ نہ کچھ سنتے شیخ القرآن مارنا ولاب اللہ خان جوش میں آتے تھے سنتے بھی نہیں سنواتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں سنواتے بھی, بھی, بھی نہیں لیکن حقیقت یہ کہ سنتے ہیں سنوا نہیں سکتے ہیں جتنا سے الموتہ حدیث میں قرآن میں ماننا پڑے گا انورشا موہد کے کہتے ہیں موتا کلم کلام خل کے کاتے بتل کد صحفی للل آدی سلبی سماؤل موتا کلم مل خل کے کاتے بتل کد صحت لنل في فل آی تم نفی مداح سے لا لایس بہ نایس ادبی فیضل باری جلدو سوا چار سو یا تینتالیس اللہ, اللہ اپنے مقام پر مسئلہ ہے جیسی گپ شپ فرمایا پھر ان کو پکارے یا تین کسایا آ جائیں گے توڑ کر وال جان لو ان اللہ خزیز الحکیم بے شک اللہ غالب حکمت والے ہی مسل الزین مثال ان لوگوں کی ان فکو نام جو خرچ کر دے اپنا مال چونکہ انفاق کا مسئلہ چل پڑا تھا فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں کمسل حب تن ان کی مثال جیسے ایک دانہ ہو امبت اگائے سب سنا بلا سات ہوشیں لکو دانا چرو ٹکئی ہوگی فی کل دمیا تو ہبا اور ہر خوشے میں سو دانے اور ساتھ خوشے ہیں تو سات سنی کیا ہو گئی وع فل می شاہ اور اللہ بڑھاتے ہیں جن کے لیے چاہے و اللہ وسیون علی و اللہ وسیعل اور بات سن رہا تفسیر روح المڈی میں ولح فول میشاہ کے نیچے دو حدیثیں نکل کی دونوں ملا کر کی انچاس کروڑ بن گئی تبلیغی جماعت اور ان کی مشین زندہ باد ہماری جماعت ہے تبلیغ ہماری تبلیغ ہے یاد زور کے بعد طالب علم پڑھتا ہے تمام مدرسہ جمع ہوتا ہے بیچ میں آپ کی مہمانی کی وجہ سے رہ گیا تھا چھوڑنا نہیں اور کل میں گزر رہا تھا خوشی ہوئی تین خوشی ہوئی ایک تو یہ کہ طالب علم اسی جگہ کو نکال چکا تھا جو رمضان کے شروع میں ہونا چاہیے آپ فرید پڑھنے والے پر اس کی عقل پر اس کے سلیقہ بند تبلیغی پر اللہ اس کو اجر دے دوسرے ایک سب بیٹھنے لگے اور بیٹھنا پڑے گا جامعہ کا قانون ہے اور تیسری خوشی یہ ہوئی کہ بہت دیر تک تعلیم ہوئی پندرہ منٹ زیادہ رہ جائے دس سے پندرہ منٹ کبھی غلطی سے بیس منٹ ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ پندرہ منٹ کافی ہے اور اس کے بعد دعائے خیر و آفیت اس تعلیم میں پڑھنے والا طالب ہوگا لازم ماننے والوں کو اجازت نہیں ہے ان کی تبلیغ مغربی میں اپنے حساب سے ہے وہ کرے یہ مدرسے جامعہ احسن لوم کے طلباء کی تبلیغ ہے اس میں لازمان طالب پڑے گا اور سب بیٹھیں گے انشاءاللہ شاء تعالی اور جس سرزمین پر ہو تبلیغ کی بھرپور سرپرستی کرو سا اپنے لوگ سمجھ کرو ککڑیاں پکڑیاں ان کی سیدھی کرتے رہو وہی زان نہ بجے لر واڑم اور بل نہ بجے اپنے سے تو نیچے کروں گا لیکن دوسروں سے آپ کا سر بلند رکھوں گا دوسروں کے سامنے ان کو بے عزت نہ ہونے دے اور بہت زبردست تحریک ابا دی خدا سلامت رکھے اللہ ہر برے دنوں سے بچائے اللہ دین انفکون وہ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا بھی نمان فکو پھر پیچھے نہیں لاتے ہیں جو خرچ کر چکے ہیں من احسان جتلانا ولا ازن تکلیف پہنچا بات سنو جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا ہاں میں نے آپ کو یہ کیا میں نے آپ کو یہ کیا, کیا نیکی کر دریا میں ڈال میں نے کچھ نہیں کیا اللہ سب کچھ کرنے والا تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے میں نے آپ کو کھانا کھلایا میں نے آپ کو یہ کتاب خرید کی دی استاد شاگرد کو سمجھاتے ہیں کہ بنا شکر ہوتا ہے باپ بیٹے کو سمجھاتے یہ جتلانا نہیں ہے یہ اس کو تعلیم دینا ہے جتلانا یہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈال وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں رائے خدا میں پھر پیچھے نہیں لاتے ہیں جو وہ خرچ کر تک خان جتلانا اور نہ ایزا پہنچانا نہو مجروح و در اب بے کو اجر ملے گا رب کے ہاں ولاح فن علیہم ولاحم حضر نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جب ایسا کرنے کی عادت ہے تجھے احسانات جتلاتے ہو پھر مارتے پیٹتے بھی ہو قول معروف بات کرو اچھی دستور کے مطابق میرے پاس نہیں ہے ہوتا ضرور دے رہا وہ مقصد تن معاف کرنا خیرمنسد کا بہتر ہے اس صدقے سے یت بہا جس کے بعد آتی ہے تکلیف ہے اللہ الحلیف اللہ بھی تو غنی اور ہے اور برقبار ہے کتنا دیا ہے تمہیں یا آمد ہو وہ مسلمان لا لاتو ترو صدقات کو مت خراب کرو اپنے خیر خیرات کو احسان جتلا کر اور نہ تکلیف پہنچا کر اب تاکید المزید یہ حکم سابق کل یہ تو ایسی مثال سمجھو ینفق کو مالہ جیسے خرچ کرتا ہے مالرآلو کے دکھلاوے کے لیے آئے آئے بس بڑے دکھلاوے والے ہوتے ہیں ریا کار ولا بلآخر اور ایمان نہیں رکھتا ہے آخر اللہ پر آخرت کے دن پر فمسل مثال اس ریاکار کی کمسل افوان جیسے مثال صاف پتھر کی ہے اللہ ہے جس پر معمولی مٹی ہوتی ہے فاسوا بہ اس کو پہنچ جاتی ہے زوردار بارش فتر اس کو کر دیا بالکل دل دا یعنی بالکل صاف ستھرا پتھر پر ذرا سی چین تو چڑھتی ہے پھر بارش آئی تو وہ بھی نہیں رہی اول تو ریاکار نیکی نیک نہیں کرتا اور پھر ریا کا دریا آ گیا اس کو ڈوبا لا در نادا شیخ مما کسبو کا در نہیں ہوں گے اس چیز پر جو انہوں نے کمائی واللہ لا دل القوم کافرین اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگ ہمارے امام صاحب استاد مختارم مولانا اقساد الحق صابعت مرحوب انہوں نے اعلان کیا یار مسجد ٹپکتی ہے بارش ہے اور ایک دوسری بناتے ہیں چندہ دے دو لوگ جوش میں آئے آپ پختون غریب دیہاتوں اور جوش میں بھی آئے تو کیا کرے گا القاسمی نے کہا کہ میڈل اسم خان گیا تھا تقریر کر رہا تھا بے کے خلاف کہا ایک پختون جوش میں آیا نعرے لگانے کھڑا ہو گیا لیکن میرا نام نہیں آتا وہ دام الاؤ زندہ باد دام او زابادی <تصفح> سے ان کی نقل کراچی میں کرتے تھے تو اس غریب نے کوئی پانچ روپے کوئی ایک روپیہ کوئی دو ایک ملک صاحب کا انتقال کر چکا ہے نام لینا ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے گھر گیا اور جولی میں اس طرح نوٹ لے کے آیا اس طرح جولی میں وہ دودھ بیچتا تھا اصل میں دودھ کے پیسے پھیلے ہوئے ہوتے جب مسجد پہنچا تو ایک دو نوٹ نیچے گرایا لڑکوں نے اٹھایا چاچا چاچا چا ہاں پتہ نہیں کتنے گرے ہو گئے حالانکہ ایک آڑے بھی نہیں گرا تھا امام صاحب کے پاس ڈالے تو امام صاحب کا اپنی مسجد بنواؤ بسم اللہ لوگ بڑے حران ہو گئے چوری بھر کے نوٹ لائے وہ ہم نے گر لیے چار سو چوالیس روپے چھ سو تک بہت بڑی بات تھی یہ بھی دو دن چار دن چھ دن گزر گئے امام صاحب سے پوچھا ایک مالدار کا پوچھا اس نے کتنے دیے پچاس روپے ایک پیٹرول پمپ والا تھا اس نے کتنے دیے کہا سو روپے کہا میرے بھی سو روپے رکھ لو باقی واپس کرو وہ تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے ہمارے امام صاحب غریب کو بخار ہونے لگا مجھے کہتے ہیں مگر وہ اچھا پڑا ہو میرے خیریت میں بہت بیمار ہوں وہ پیسے واپس مانگ رہا میں نے کون ملک صاحب کا نام لیا میں نے کہا فقیر کو دعا دے ایک پائی نہیں لینے دوں گا کیا کرو گے لڑو گے میں نے کہا نہیں تو لڑے لاؤڈ اسپیکر کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دعائیں تھے پڑی آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے بھی ہے نہیں ملک صاحب کا نام لیا تم نے پانچ دیے دس دیے پچاس دیے سو لیکن ملک صاحب جولی بھر کے لایا ہے کچھ تعریف کرو کچھ دعائیں دو شکر ادا کر لو مسجد بند رہی ہے بلک صاحب بنوا رہا ہے تو بولو اسپیکر میں پلار نہ بھیجا ہے یو پیسہ منا کرو انہوں نے بنا ایک پیسے کے واپس مت کرو اور لے آؤ یا, یا خدار مولا بجوڑے ہاں استاد ماں تو سم چل دیں میں وہ تے تعریف نہ کہہ جو لے جا کہہ رہا تعریف کو اے ایمان والو مت باطل کرو اپنی نیکیوں کو خیر خیرات کو احسان جتلا کر اور زرر پہنچا کر مان اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے مال دکھلاوے لوگوں کے لیے اور اس کا ایمان نہیں ہے اللہ آخرت پر اس کی مثال جیسے پتھر کی ہو جس پر زرا مٹی ہو اس کو پہنچے زوردار بارش پس اس کو کر دے صاف ستھرا یہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے کافر لوگوں کو یہ تو ناکارہ ہو گئے نیک لوگ وہ مسل الف نام والا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغا امر گات اللہ ڈونڈتے ہوئے رضاء لائی وہ تصبی تمن اور محکم کرنے کے لیے اپنے دلوں کو کمسل جنت مثال ایسی ہے جیسے ایک بھاؤ ہو بے رب اونچی جگہ پہ سواب ہا جس کو پہنچ دی ہے زوردار بارش اونچی جگہوں پر پہاڑیوں پر عموماً بارش سے زیادہ ہوتی ہے اب بھی پہاڑوں پر بارش ہوئی تو قیامت آئی فک اکولا ہاتھ دے فین باغ دیتا ہے پھل اپنا دو چند پھیل نمیوں سے اگر کبھی بارش نہ ہو جائے فتل تو شبنم بہت ہے بہت ہے تری بہت ہے اللہ ومات بصیر اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں ہے چاہتا ہے ارے تم میں انت کو نلو جن تم نکیلے کہ اس کا ہو باغ کجور انگور کا تجریب تحت الانار بہے اس کے نیچے نہرے لہو فی ہا من کل استمرا اس کے لیے ہر طرح کے پل ہو بڑے فصل تو کجور انگور ہے لیکن درمیان درمیان میں بھی کچھ سمراٹ ہے کچھ پھل ہے کچھ ٹنڈے ہیں کچھ کریلے ہیں کچھ ترئی اور بینگن ہیں درمیان درمیان کیاری ہوتی ہے اس میں باغبان لگاتا ہے وہ آسواد کی در اس کو پہنچے بڑھاپا وہ لہو ضروریت اور اس کی اولاد دینا دان بچے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہیں یا تو سندل بابا کی شادی بھی دیر سے ہوئی بیٹے بھی بیٹیوں کے بعد ہوئے اس لیے بیٹے پچاس پچپن سال کے ہیں اور بابا جی ایک سو تیس سال کے لیے وہ اتنا ہاضا لفل سے بدی ہو فاسواب اس حال میں کہ وہ بوے ہو گیا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور باخ کو پہنچتا ہے ایک بلبلا ہوا کا جو کا احساس پختوں کی اور تو بڑکئی بڑ فی نار جس میں آگ ہوتی ہے فخ پیراقت باغ کو باغ اس سے جلس گیا جیسے یہ بوڑا خود بیمار بچے چھوٹے باغ گیا اسی طرح اس شخص کی مثال جو آخرت اللہ پہ ایمان نہ رکھے اور دنیا سے گزر جائے کزال کا یو بین اللہ عل ملایات یوں بیان کرتے اللہ تم کو آئے تھے لال نقم تو تفق کرو تمہیں ذرا سوچنا چاہیے باتوں میں نہ لگو سوچو فکر آیات میں کرو یا مسلمانوں انشکو میں تو یہ بات ہے ماں کا سب تم خرچ کر لو صاف ستھری چیزیں جو تم نے کمائی تو ما کا سب تم پہلے ذکر کیا یہ تجارت ہے وہ ام اخرجنال میں اور ان میں سے جو ہم تمہارے لیے اگاتے ہیں زمین سے ذرا تھی تو تجارت کا پہلا نمبر زراعت کا دوسرا نمبر مال کے دنیا میں یہ دو ذریعے ہیں تو بینکاری والے نہ تو تجارت کر سکتے ہیں نہ زراعت کیونکہ پیسے ڈوب رہے لہذا وہ بینک میں رکھ کے انہی سے فوائد لیتے ہیں اور بینک کا نظام سو دے اس لیے بینکاری میں اسلام نہیں آیا ولا تیمبم الخبیسہ ارادہ نہ کرو ناپاک خرچ کرنے کا مل ہو تن فقور؟ ناپاک تم ناپاک خرچ کرتے ہو وہ لث اور تم نہیں ہو خود لینے والے اللہ تم میں دوفی مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو و عالم و جان لن اللہ غنی الحوید بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا الشیطان یہ قبل فخرا شیتان تم کو ڈراتا ہے فقر سے بہت زیادہ نہ خرچ کرنا مولویوں کی باتوں میں نہ آنا کم ہو جائیں گے ویام اور قم بل اور کہتا ہے کہ بے حیائی پر خوب خرچ کرو رنڈیاں نچوانا ہو گنجریوں سے ڈانس کرانی ہو شراب کی محفلیں سجانی ہو اور کیا کیا تماشے کرنے اس وقت پر کوئی کہتا ہے کہ حضور خرجی ہے جو واقعی حرام نہ جائے گے اللہ تو کم مففرتم بن اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ خرچ کرو مخفرت کروں گا اپنے پاس سے اور ڈوگا وہ اور ڈوں فضل سے زیادت اسے ولہ عبا سے وسیع علوم والے یہ کام کیسے ہوگا یو تل حکمت مئی وہ دیتا ہے حکمت و تانائی جس کو چاہے ابن عباس سے معتبرات میں مروی ہے کہ یہاں حکمت سے مراد فقہ ہے وہ یوتل حکمتا جس کسی کو دی گئی حکمت و دانائی فقت بھوت خیران کسی بس اس کو دیا گیا بہت کچھ دیا گیا وہ لل باب نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے لفظی ترجمہ ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے عمان فخ منفقل اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی خرچہ ہو لیکن حلال کا ہو اور نہ سر من نظر یا نظر مان لو کوئی سی نظر ہو لیکن اللہ کے نام کی ہو فر اللہ یا عالم و پتب شک اللہ اسے جانتے ہیں ہمارے ظالمی نے منسوار نہیں ہے کے مددگار ان تم دستو دکاؤت فن ماہی اگر کھل کر دو صدقے کیا خوبئی تاکہ غوروں کو ترغیب ہو جائے وہ تو حلف قرآ اور اگر چھپا کے دو اور دو بھی مستحقوں کو فہو خیر القم یہ بہتر ہے تمہارے لیے جس طرح دین کا تقاضا ہو کبھی کھل کر دینا اچھا لگتا ہے کبھی چھپا کے دینا یو کافر کم ان سیاحتی دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ واللہ بما تعملون خبیر لائسا لے کا حدم نہیں ہے تمہارے زمین کو ہدایت دینا ملاقندی لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے مطلب ہے کہ ہدایت کی برکت سے انفاق ہوتا ہے جس کو ہدایت توفیق نہیں وہ کہاں خرچ کر سکتا ہے وما اور جو تم خرچ کرو گے بلے میں سے پورا دیا جائے گا وہ ان تم لا تلم اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا یعنی تمہاری نیکیاں نہیں کٹائی جائے گی وما تن فکو من خیر ان وما تن من خیر ان اس کے مرحلے پہلا مرحلہ جو تم خرچ کرو گے بل میں سے اپنے لیے فائدہ کرو گے ایک عمات الفکون اللہ نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے دو امات الفکون انخیری ہو فیلے کوم اور جو تم خرچ کرو گے بل میں سے پورا دیا جائے گا تین وہ ان تملہ تزل ظلم سے بچ جاؤ گے تارے میں کہا تھا نا انفکوم عمارت پھر فرمے اول یا پھر خرچ کرنے سے تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا سخی دربار کا ہر ایک کہ احترام کرتا ہے بڑے سے بڑے ظالم بھی آ کر سر جکا لیتا ہے اب ایسے لوگ جو مستحق وہ کون ہیں لوگ غیر مسلموں کو دیتے ہیں جہاں حلال و حرام پاک اور ناپاک کی تمیز نہیں ان کو بھی دیتے ہیں فرمایا ایسا نہیں کرو للفقراء مستحقوں کو دو فقراء جم و فقیر مستحق اللہ دینا یہ فکرا وہ ہے فی سروفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں لا تجیوں دور بن پہ طاقت نہیں رکھتے چلنے کی شہر میں او مار دھاڑ ہو رہی ہے ڈونڈ جا رہا ہے ان کو یہ سب ہوٹل چاہے لو اگنیا میں نہ تاف ہو. گمان کرتا ہے ان پر چاہے لوگ بڑے مالدارے موٹے موٹے پالے ہوئے وہ یہ سوال نہ کرنے کے تارف ہوں بسی ماں ہوں پہچان لے گے آپ ان کو چہرے کی نشانیوں سے سبحان اللہ طالب علم جب کہیں گھومتا پھرتا ہے چہرے سے لگتا ہے کہ پاک فرشتہ آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے اللہ کی شان ہے پندرہویں صدی کے طلبہ بھی ممتاز نظر آتے ہیں اور یہ اہل حق کے طلباء ہے وہ جا کے دیکھو تو ایسے آپ کو نظر آئیں گے جیسے تبلا اور ڈول بجانے والے ہیں اور دوسروں کے طلبہ تبل اور ڈول بجانے والے لوگ ہیں نہ داڑی داڑی کی طرح نہ سر سر کی طرح اکثر ننگے سر اکثر داڑی کٹ فیشنیبل ناکارا لباس یہ آیات اصحاب صفہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو لوگ ہمیشہ ٹھہرتے تھے ان کے بڑے ابو ہریرا ہے آپ نے مسجد نبوی کے باہر ان کے لیے چبوتر بنوایا تھا صفا so, ع عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں اس کو پشتو میں چبوت, آ, اردو میں چبوترا کہتے ہیں پشتو میں دھن کاچا کہتے ہیں جہانگیری کی پشتوں میں ہم کہتے ہیں دھن کاچا اونچی جگہ ہوتی ہے عورتیں وہاں نماز بھی پڑتی ہے مرغہ اور چھوٹا بچہ پیشاب کرنے وہاں نہیں پہنچ سکتا صاف ستھری رہتی گشتانی یا گھروں کی وہاں بچوں کو بٹھا کے قرآن مجید اور پارے بھی پڑواتی ہے یہ اسی سوفے نے ترقی کر کر کر کے دنیا کے دار الوم جامعات اور سنڈلو پیدا کیے بیج اتنا سا ہوتا ہے اتنا سا اتنا سا زمین میں ڈالو پٹا پودا دراخت شاخیں پھل پھول اب وہ پھل توڑ کے دیکھو فلہم اجرم غیر ممگو وہ ایک کہ بیج کا کام ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مرحوم نے اپنی تفسیر مذہری میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد مختلف اوقات میں دو سو اور چار سو تک ہو تھی حضرت کی خدمت میں اس زمانے میں اللہ اکبر وہی ساری خدمت صحابہ اپنے گھروں سے کرتے تھے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں پھر ان کے لیے کچھ انتظامات کیے تھے واسطہ ان مستحقوں کے جو روک لیے گئے رائے خودام ہے عجیب بات ہے کہ علم کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ احتیاج ہو بہت بڑا مالدار لینڈ لارڈ کارخانے کا مالک کا کہاں تفسیر پانچ گھنٹے پڑے گئے دو دن تین دن یہ تک گر جی بہت پریشان دفتر میں بھی ایسا ہے اور وہ فلاں بھی تنگ کر رہا ہے ویسا ویسا فکارا اگرچہ شریعت میں فقیر خدا کے محتاج کو کہتے ہیں خدا کا محتاج تو بادشاہ بھی انت ملف کرا هو اللہ تو طلبا قدر محتاج اچھا ہوتا ہے غریب رمضان آ گیا تصویر ہو رہی ہے آئے آئے بہت ساری چیزیں ان کو چاہیے اللہ اپنے خزانوں سے دے گا اور نیکان اپنے خزانوں کو ہوا دینے والے واسطے مستحد دینداروں کے الزین وہ اخصروف ہی سبھی دلہ جو روک لیے گئے خبردار کے باہر نکلے اثر کے بعد چاہے تو اس لیے تھی گئی کہ تم باہر مت جاؤ یہ چائے پی کے پر جلدی جلدی باہر دوڑ دے یہ جگہ تھی آپ کی لیکن چلی گئی دنیا آنے جانے والی چیزیں دعا فرمائیں آنے والے سالوں میں اچھا اقتدار آئے اور یہ اخسم للو کو کوئی تحفے پیش کر لے تو ایسے ہی ہوگا یہ گز میدان اگر میں زندہ رہا گر ببیرے محضر ماں بذیر اے بسا آر زو کے خواب سنا اندر دل اگر گویم زبان سوزت وگر گر دم در ترسم کے مزے اس پکوان سوزت وہ دزڑ حال میں درد ہوئے اور خندہ بری جڑا بشی مئی تو ایک تو طلبا کی اچھی خفلت فقر ہے دوسرا رائے خدا میں پابندی ہے تیسرا خالص دین کا طالب لفی سبیلّہ چوتھا لاہستیوں در بن پھیلا طاقت نہیں رکھتے چلنے کی شہر میں زمین میں شہر میں ملکوں میں اب تو فضائی مناسب نہیں ہے نہ جانے ٹھیک ہے اور صحت کیسے ہوتی ہے چہرہ کیسے منور ہوتا ہے یکسب حمل گمان کرے گا ان سے نابلد آدمی اگن کہ مولوی بڑے مالدار ہوتے ہیں میں بنگال گیا ایک بڑے سیٹ نے مجھے دیکھا کہا یہ بھی بڑا مولوی ہے میں مطلب کیا مطلب ہے کہا یہ بھی ٹھیک مالدار ہے میں نے استاد مخترم مولانا عبد الحنان صاحب تھے اور شکر کرو کہ تیرے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ مالدار بولیوں میں سے اگر یہ تاثر ہوتا کہ یہ زیری رخوار ہے تو کیا کر دوں گا بتا تیرا لاکھ لاکھ شکر رہی تیری ذات ہے اپنے دربار سے خزائن رحمت نصرت حفاظت عزت صحت نصیب فرما بنا تعصف بوچے سوال نہ کرنے کے یہ ممبر یہ محراب ہے آج تک کسی موقع پر کوئی ایک اپیل تک نہیں ہوتی آیا راج آیا سمجھانا لے جا پاتے کہ بھئی یہ ادارہ ہے اللہ کے فضل سے قائم ہے مسافری دیتے ہیں کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں کچھ بیدار ہو کچھ اکل و ہوش سے کام لو یہ ہے یہ نہیں کہ بولیو نے فراڈ بازی شروع کی ہے فراڈ بازی کرتے ہیں کسم کے اب آ رہا ہے جی، در سیلاب آیا خوشی جی سیلاب آ رہا ہے جی میں تجھے پتہ نہیں چانگی رہو ایک چھوٹا سا گھر کا ہمارا دخوار آپ مایا کلو نفی بتو نہیں میری اپیل ہے کہ لوگ خود کوشش کریں پہنچ جانے کی ان پر کوئی احتیاط نہ کرے سب طرح کو اپنی سیاست کرنے والے بابا جی سوال تار ہو سوال نہ کرنا تار ہوم بھی سیما ہوم آپ پہچان لے گے ان کو ان کے چہروں سے سبھال لایا سلونا سہل ہافا نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے چمٹ کر باس فقیر جی دیر جی گاڑی کا دروازہ پکڑا ہوا ہے جن گھروں میں بیبیاں ہوتی ہے وہاں آ کے گھنٹیوں پر گنٹیاں بجاتے ہیں بہتی ہے نہیں بدماشان میں <tick> اور منصور بھائی گاڑی میں تھے ایک سائل آیا صدر کے آس پاس یہ دو وہ دو ہم نے پروانے کی بات چیت ہو رہی تھی سکھ ہے سکھ سکھوں کی طرح ہے سکھوں کی طرح داری ہے سکھ ہے ہاں بھائی آپ میں نے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکالا قریب آیا جیسے ایسے قریب آتا گیا میں نے دائیں ہاتھ سے لاٹھی نکالی لاٹھی کا وہ منہ اس کے گردن میں ڈالا ہوا ہو. ہو. میں رکھو چیرا کونے گنڈی اور کھول رہے ہم اس طار اپلانو کریں خرید بچیے تعلے مانوتا سیکانے ٹریفک والے میں آپ کے لیے گورو دسا تم روخشا خیر پھر میں نے اس کو سو روپئے دیے میں نے کہا داڑی والا پگڑی والا دے تو بھی اچھا نہ دے تو بھی اچھا تو گالی کیوں دیتا ہے غالب کبھی بھی نہیں دوں گا آج ماشاءاللہ اچھی گوشت والی میری ہو گئی منظور میں نے کہا سو دے مطلب دو سو روپئے پانچ سو دے دو صاف اچھی گوش مالی آج میری ہو گئی یاد رکھوں ان شاء اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا لایا سالو ننڈا سیلا میں کہتا تھا میرا نام غلام ہے میں نے مفتی محمود کے لیے جھیل کو ٹھیک عبد اللہ کے لیے جھیل کاٹھی میرے لیے انتظام کرو میں بھی ڈر کیا کوئی زور اور آدمی خدا خیر کرے پچاس روپے میرے پاس آٹھ سے پچیس سال پہلے کا واقعہ ہے پھر جو میں آؤں گا یہ نہیں لوں گا میں نے کہا پھر آپ اللہ خیر کرے آئے دیکھا جائے گا چھ مہینے سات مہینے بعد دیکھا میں نے مغرب میں نماز پڑھ رہا میں نے کہا دیکھا بچوں میں گور میں نے چٹ پٹ نماز پوری کر کے اور کمرے میں جا کے وہاں سنت ہوا بنتی کمروں تو کمرو ہوتا. اور ایک سری تھا وہ میں نے تیار کیا ہوا تھا نہ سریا یہ بس والے لڑتے ہیں سریے سے لڑتے ہیں. ان سے میں نے بھی سیکھ لیا تھا میرے کو معلوم السلام میرے لیے انتظام کیے میں نے کہا ٹھہرو تھا پپا کا شدید میدان آگا تھا تو مساو انتظام کرے بدماش لا سلون الناس الحافا یہ اصحاب صفا یہ دینی ادارے یہ طلباء علماء یہ لوگوں سے مانگنے والے نہیں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تھا ڈیڑھ ہزار آدمی تفصیل میں شریک ہوتے دو ہزار اگر ان میں پانچ سو بھی مانگتے خدا کی قسم گلشن اقبال والے بنگلے چھوڑ کے بھاگ جاتے آج تک ایک شکوہ نہیں ہے کیا سنگلوم کے طالب علم کو کسی کے در کے سامنے دیکھا گیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ سچے پڑھنے والے ہیں جھوٹے نہیں ہیں دھوکہ دینے والے نہیں ہیں فرمایا یہ مانگتے نہیں لوگوں سے لبکار وما ماتم من خیر اور جو تم خرچ کرو گے بھلا فن اللَّهَ بِهِ علیم پس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں الَّذِينَ دین وہ لوگ جن جو خرچ کرتے اپنا مال بل رات کو ون نہارے دن کو سر چھپا کر وہ اور دکھا کر بل لے لی تو سر رنگ ون تو اعلانیتنگ ان کے لیے اجر کے ہاں ولا خوف علیہ خوف ہو گون پر ولاؤم یا ضرور غمگین ہوں گے اللہ اور وہ لوگ یا کلو نربا جو کھاتے ہیں لا یقبہ نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کما یقوب اللہ مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یا تخبت اور شیتان میں جس کو بگاڑا اور شیطان نے چھو کر جس کو جن چڑھتا ہے وہ گرتا ہے چڑھا پڑا رہتا ہے منہ میں جاگ آتی ہے سوتخور کے آمد کے دن ایسے ہوں گے زال کبھی ان قانو اس لیے کہ انہوں نے کہا ان ملبے مسل الربا بے شک بے مانن سود کے اور بے حرید فروغ کو تم لوگ جائز کہتے ہو تو سود کو کیوں نہ جائز کہتے ہیں دیکھو ذرا یہ مغالطے پہلے سے آئے ہیں مولانا مسلم و مشفی مرحوم مار فل میں اس جگہ لکھتے ہیں کہ تلبیز پیدا کرتے تھے بے حلال بے شک اور شبہ کاروبار کو کہتے ہیں اور ربا تو حرام ناجائز کو کہتے ہیں سمن کے بدلے میں سمن بغیر کسی خدمت اور عوض کے یہ تو ربا ہے اور اسمان مبی کے مقابلے میں کام کاج کے مقابلے میں آراس کے مقابلے میں یہ بیو ہے زمین و اسمان کا فرق ہے جیسے بیوی میں اور بہن میں فرق واضح ہے جیسے گائے اور گدے میں فرق واضح ہے اس طرح بے اور ربا کا فرق بالکل واضح ہے تلبیز پیدا کر رہا ہے اسلامی بینک جاتی ہیں کیا بات ہے گٹر لائن سے ایک لائن بند نکالو اور اپنے گھر پر فریج کے ساتھ اس کا جگہ بناؤ خوبصورت نشانیوں والا گلاس رکھو اوپر لکھو آب ازم زم مائ شفا جیسے یہ دروغ ہے اس طرح پاکستان کی سرزمین پر کہیں بھی اسلامی بینکاری نہیں سب سود اور واقع ہے ربا ہے لگزش واقعہ ہے ہر اللہ البیا وہ ہر رمر حلال فرمایا اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام کیا ہے سود کو پمنجا مو عزت ربی جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کے ہاں سے وہ باغایا فل عما سلف بس وہ جو لے چکا ہے سو لے چکا ہے جس کا تدارک ممکن نہیں جس کا تدارک ممکن ہے اس کا تلف ضروری ہے وہ امرحو اور اس کا معاملہ سپرد خدا وہ ومن داؤ جو بار بار کرے جاننے کے بعد بھی زد کرے فولا کا صابن نار یہ دو ذخیرے عمفیاں خالی دل یہ اس میں بیشر رہیں گے یم ہو کل میں صدقات مٹا کے رکھ دے گا اللہ سودی نظام کو اور چلا کے رکھے گا اللہ جائز خرید فروخ کو صدقات خیر خیرات جائز کاروبار آیت میں اشارہ ہے کہ سودی نظام ایک دن بیٹھے گا اور جائز نظام اگرچہ کمزور ہے یہ طاقتور ہو جائے گا بعض بینکر کہتے ہیں کہ ہمارے بینک تو بڑھ گئے تو میں کہتا ہوں وہ جو بالکل سود ہے جس کو تم بھی سود مانتے ہو وہ کم ہو گئے کیا جو شیطان بڑھے گا شیطان کی ضروریات بھی بڑھے گی یہ کون سا دلیل ہے آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے کم تھے اور آپ کے اور قریب ہو گئے تھوڑے اور قریب آ گئے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اصل بینکاری کم ہوئی ہے اصل نجاست بھی تو بڑی ہے یہ اس کا فرا ہے جیسے وہ ڈوبے گا ایسے ہی بھی ڈوبے گا اور ہم امر الہی کے منتظر ہیں مٹا کے رکھ گا اللہ سود کو اس میں دو حدیثیں مشہور ہیں ایک ایک اس سود کا ایک روپیہ لینا دینا چتیس مرتبہ جناح کے برابر ہے دوسری روایت آلوسیرمانی نے اس جگہ نقل کی ہے کہ ایک روپیہ سود کا لینا جیسے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں ستر مرتبہ جناح کر لے توبہ استغفار اللہ معاف فرمائے مٹا کے رکھنے کا اللہ سود کو اور اس کے نظام کو سوت خوروں کو اور جاری رکھ دے گا اللہ خیر خیرات کو جائز کاروبار کو ولّہ اللہ حبک اللہ کفار ناصی استاد محترم حضرت اقدس مورنا عبد الحنان سے شفا شفان حاضل حضرت فرمات یم حق اللہ ربا بے برکت کر دے گا اللہ سود اور اس کے نظام کو دقات اور خیر خیرات میں اللہ برکتیں ڈال دے و لا ہب و اللہ قفار ناسیم اور اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی کافر اور غرانگار کو ان لذینہ امن واملس والا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نے قام وسلاح اور قائم کری نماز و حتوزک دینے لگے زکوۃ لہو مجرحم درب ہیم ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں ولا خوفنا لم ن خوف پر ولاؤ بحض ضرور غمگین ہوں گے یاٮٔ من منتق اللہ ایمان والو اللہ ڈرو وہ ضرور بابق اور چھوڑ دو باقی سود بازی سوتخوری بھی ان کو تمو منی نظر ہو تمو مل کتابوں پر کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں تو بہ رجو اللہ کی ضرورت ہے اللہ فعلم فانو بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فاضلو بہر بم اللہ و رسولی بس اعلان کر لو لڑنے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ جو بینک اور بڑے بڑھے اور برانچ کھلے اور کتابوں پر کتابیں آ رہی ہے ہر سودخور ایک جواب لکھ رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے اعلانات وہ تم تم اور اگر تم لے سکی تو باقی فل کم روس و بس تم راس المال لے سکتے ہو خطرہ تھا کہ رسول مال بھی اب نہ لو گند گند ہو گیا میں نہیں اصل پونجی لے سکتے ہو رسول مال اصل پونجی شرمایا لم نہ ظلم نہ کرو الا تلم تم سے ظلم نہیں ہوگا کا نزر دل اور اگر وہ تندست ہو چکا میں اس کو محلت دے دو مالداری کے دنوں تک بھائی ابھی واپس نہیں کر سکتے تو جب آ جائے واپس کر لیں وہ انت سو كَرْدُو سارا سود ختم کرو خیر اللہ کو ملک حجت الوداع کے موقع پر پیغمبر نے کہا ان اربل جاہلی متفو جاہلی زمانے کا سارا سود ختم وہ ان اول ارے با اب انا کنار ارے با ابا صبنی اب دل مطلب آم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلا سود جو تم نے ادا نہیں کرنا ہے ختم ہو چکا ہے وہ عباس کا سود ہے جو عبد الم کا بیٹا ہے مشہور قریشیت نانیہ ہاشمی ہے اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے پتہ چلا کہ اچھے لوگ نیک لوگ حرام کاری سے پیچھے ہٹے تاکہ دنیا کو عمل کرنا آسان ہو جائے اللہ و تکو یمن ڈروس دن کے آنے سے ترجنفی اللہ کہ لٹائے جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف ثم متوفا کلو نف سے مانگ پھر پورا پورا دیے جائے گھر انسان کو جو اس نے کمایا وہم لم اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا سود کے زمن میں خرید و فروخت کا بھی مسئلہ تھا بے کا تو بے کی ایک عجیب قسم بیان ہو رہی ہے یا ایوزینہ بنوئے مسلمانوں ازاد تم جب تم معاملہ کرنے لگے بدعین اندھار کا علاج مسمع وقت مقرر تک کے لیے فخ لکھو اس کو ولی اکت نم کا اور لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے صاف ستھرا معامل لکھو یہ فلاں کا مکان ہے فلاں کو کرایہ پہ دیا گیا یہ فلاں کی چیزیں فلاں کو بیچ دی گئی اتنی قیمت طے ہوئی فلاں فلاں موجود رہے اتنے پیسے ادا ہوئے اتنے ادا کیے جائیں گے اتنی مدت یہ سب باتیں لکھو ہر دونوں پابندی کریں گے وہ پابندی کریں گے کہ الزام موجود ہے یہ مطمئن رہے گا کہ تحریر و دوا موجود ہے کہاں جائے گا ولا کہاں تھے بونا یہ اب نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے با اللہ جیسے اللہ نے اس کو لکھنے کی توفیق دی احسان سے کری کیا یہ اس کا شکر ہے کہ جو کوئی کہے لکھو دے لکھو فلی اکتب ضرور لکھے ولیم لو اور لکھوا دے وہ شخص املا کرے وہ شخص جس کے اوپر حق آ رہا ہے محدثین کے درسوں میں سو سو ہزار ہزار موملی ہوتے تھے موملی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک آدمی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ کے پاس ایک کھڑا ہے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے کھڑا ہے ابن صفی کے درس میں ہمیشہ ستر ہزار ہوتے تھے لوگ امام ابو یوسف کے درس میں اٹھارہ ہزار تک وہ پہنچ چکے جس میں غیر حافظ نہیں ہوتا بعض کتابوں میں ہیں امام محمد کہتے ہیں جب میں ابو حنیفہ کا علم بیان کرتا تھا تو چند بھی ہوتے تھے جب معطہ مالک پڑھتا تھا تو سب آ جاتے تھے اس کو لوگ سمجھتے تھے ابن عبد البر نے بغیر سمجھے لکھا ہے اصل بات یہ کہ ابو حنیفہ کا تو شہر ہے ان کا علم تو سب کے پاس پہلے سے ہے نا لیکن معطہ نئی چیز ہے تو نئی چیز کے دیکھنے کے لیے لوگ جب ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو حنیفہ سے لوگ سیر تھے ہمارے محلے کے لوگوں سے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تفسیر نہیں پڑھتے کو یار ہماری ماں کا نکاح مورانا نے پڑھا ہم اسی میں پیدا ہوئے جب سے ہوش سنبھالا تفسیر حدیث وکا ممبر میں ہم کو تو مولانا بما علم کے یاد ہو چکا ہے اور اس میں کوئی سچ اور حقیقت بھی ہے کوئی فرق ایسا نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے کہ جو کسی حال میں شریک نہ ہو الحمدللہ للہ ولی حد اللہ حراب لکھنے والا ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے دباؤ میں آ کے غلط نہ لکھے اس کو کمزور جان کر کے خلاف نہ لکھے یہ مطلب ہوا بلا یا ختم نہ ہوشیا کمی بھی نہ کرے لکھنے میں کچھ فین کا نل دی علی الحق کو سفی اگر ہے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے خفیف القل بیوقوف او دئی یا ویسے کمزور ہے بول نہیں سکتا اولا سچی ہوئی یو ملا یا طاقت نہیں رکھتے املا کرنے کی مضمون نہیں جانتا ہو ہو تو فل یو ولی یو بلادل دے اس کا رشتے دار صحیح طرح منڈی میں جانور بیچنے گیا وہ ایک ٹھگ آیا ہوا تھا مجھے پانچ سو دے رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں چار سو دینے پڑیں گے بیوی نے کہا کم بخت کہیں کہا پانچ اچھے تھے نے کہا تم نے جو مجھے کہا چار سو سے کم کرنا دینا یہ رہے ہو دو کا باز لگے ہو لٹے لو میں پتہ رو سا. سو روپے دے کو میں نہ سالور سو دس خفی فلا کال سن کے ایک شہر میں جانا ہوا روڈ پر منڈی لگی ہے ایک موالی کھڑا ہے بالکل بے خوبصورت بہن ابھی ابھی بھجائی ہے میں گاڑی سے اترا میں نے کہا کتنے کی ہے کب سولہ مو سے مان رہا ہوں دس ضرور لوں گا سولہ مو سے مان رہا ہوں دس لوں گا ہی لوں گا اس کا شیڈو شہید ہی نہیں گواہ بھی مقرر کرو دو گواہ تمہارے مردوں میں سے فیلم یقنہ رجول نہیں اگر نہیں ہے دو مرد فرجول ومرا ایک مرد اور دو عورتیں دونوں میں نشو ادا جن کو تم پسند کر لو گواہوں میں سے کیوں عورتیں دو کیوں ہوئی انت دل عہدہ ہو اگر بٹک گئی ایک دو میں سے بس تو ذکر عہدہ یاد دلا گی اگلی دوسری اگلی اور اللہ کی شان ہے کہ جو کام کی بات ہے عورت بھولتی بےکار بات ہے اس کو سب یاد ہوتی ہے عورت نماں مرد بھی ایسے ہوتے ہیں عورت نما مرد سکول کی چھٹیاں ہو رہی تھی دو مہینے اور چھبیس دن کی چھٹی ہے گھر جا کے اپنے اپنی والدہ کو بتانا امی کو بتانا چھٹیاں ہو گئی ماسٹر صاحب آیا میں نے کہا ماسٹر صاحب آپ نے تو مجھے غفلت میں ڈال دیا قرآن کہتا ہے عورتیں بھٹک دی یہ تم نے کیا کہا کہ نہیں اب مرد بھٹکتے ہیں جب مردوں نے عورتوں سے زیادہ گٹھیا پن شروع کیا اللہ نے ان کا حض ان کا اطفان سلف کر لیا اور عورتیں غریب ذرا فکر مند دے بچوں کے لیے گھر کے لیے تعلیم کے لیے تو ضروری باتیں یاد بھی رکھ لیتی تو بات ہو بات ولایا بش ہدام انکار نہ کرے گوا لو کہ زامہ جب بھی گواہی کے لیے ان کو دعوت دی جائے ولا تسرم سستی نہ کرنا ان تک انتخب لکھنے سے سگیرن چھوٹا معاملہ ہو او کبیرن یا بڑا معاملہ ہو علاج جب ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوٹے معاملے سے بھی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے مقصد ہو تمہارے لیے انصاف کی بات ہے اللہ کی طرف وہ اقوا مجھے شہاد اور لکھنے کی وجہ سے درست رہے گی گواہی وہ ادنا اللہ تر تب بہت نزدیک ہے کہ شک اور جھگڑے میں نہیں پڑو گے اللہ کو تجارت نہ بہ نگم مگر اگر ہے تجارت موجود جس کو تم ہاتھ در ہاتھ کرتے ہو ارے سالے گم جنا ہو تک تو بوا کوئی اعتراض نہیں اگر کو وہ اشدو گواہ پھر بھی مقرر کرو ادا تب آیا تم جب بھی خرید و فروخت کرو ولادار نہتبوں و نہ شہید تکلیفیں نہ دی جائے لکھنے والے کو نہ گوا کو نہ حق اس سے گوئی دلوا رہے دھمکا رہے خبردار کی طرح اخبار میں لکھا ہوتا ہے شک کے ثبوت نہ ہونے کے بنا پر قتل قتل کے مقدمے سے قاتل بری ہوگی یہ سازش ہے پوری وہ انتفالوں اور اگر تم نے ایسا کیا کاتل کو پریشان کیا گواہی دینے والے کو پریشان کیا معاملہ نہیں لکھا فکو تمہاری طرف سے گناہ ہوگا بت اللہ اللہ سے ڈرو بل وک تعلیم دیتے تم کو اللہ کہ معاملات سمجھو سلجاؤ نباؤ جھگڑے فساد شک شبے لڑائیاں نہ پیدا کرو اللہ بالکل شہری وہ ان کو تم سفر کر سفر کر ولنتو کا بند اور نہ پایا تم نے لکھنے والا فرحانا تو گروی رکھ لو قبض کرا کر ارےان پانا گروی گروی رکھو قبض کراکے بھائی یہ میرے پاس جبا ہے یہ میری کتابیں ہیں یہ میرے پاس سونا ہے یہ آپ رکھیں اتنے پیسے چاہیے گھر پہنچ کر کے میں واپس کرتا ہوں یہ احتماد کہلاتا ہے وہ رہن جس کے لیے راہن پیش آتے ہیں اس پر انتفاق بے اتفاق خراب ناجائز ہے اس کی حیثیت بھی صرف اور صرف اعتماد کی ہے تفصیلات ادایا رابے کے اندر دیکھ لی جائے امین باغ کو تم پس بس اگر امانت رکھا بعض نے بعض کے پاس یا اعتماد کیا بعض نے بعض پر فریو عد دل لذیذ تو پس ادا کر لے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے امانت اس کی ولی تک اللہ ہر ربا ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے بلا تک تم اس اور نہ چھپائے گواہی اور میب تب ہاں جو میں اس کو چھپائے گا فین او آ سے منقلب اس کا دل گناہ گار ہوگا قرآن کریم میں یہ ایک واحد مقام ہے جس پر دل پر حملہ کیا کہ یہ گناہ گار ہے اس لیے آپ معاملات میں خیانت کرتے ہیں اللہ و بات ملون عالیم اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں سورت کا خلاصہ اور آخری مرتبہ دعوی لما فماوات و معاف لرد اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ تم دو معافی انف سکمو تو ہو اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپائے رکھو یو ہاں ضرور حساب کرے گا تم سے اس کا اللہ فرب اشا بس معاف دیں گے جن کے لیے چاہے وہ یو حسب اور سزا دے گا جن کو چاہے و اللہ کل شین قدیر اور اللہ ہر چیز پر خواہ رہے معامل الرسول بھی معاون زی رہی لئی میر سورت کے شروع میں تھا نا کا وما انزل یو مینون ابھی معاون زی رہی لئی من قبلک معاون ضلع قبل وہ بالآخر تو کیسے اردا کر رہا ہے جب بھی سورت کا دعوی آتا ہے تو مضمون کا مختصر اعادہ ہوتا ہے وہاں فرمائے یہ لوگ ایمان والے ہیں اب فرمائے پیغمبر بھی ایمان والے ہیں پیغمبر مرکزی ایمان ہے ایمان لائے رسول اس وہی پر جو ان کی طرف بھیجی گئی رب کی طرف سے اور مسلمان بھی کلو نام نبی و ملائقی و رسولی و فرما یوں مین ماؤن ذیل کا وہ ماحون من قبل کا وہ بلاخر تم یو کنور یہاں پر ملائق اور کتب اور رسول کا اضافہ ہو گیا لانو ہم فرق نہیں کرتے ہیں پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق اس کو کہتے ہیں و میں باز آ رہا ہے چٹے پا رہے ہیں کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ تفریق ہے تفدیل ہے ابھی پارا شروع ہوا دل کر رسلف اللہ و کالو کہنے لگے ہم نے سنا واطوانہ مانا غفرانہ کا معاف فرما نس لگو کا یا نس الغرانہ کا یا اخرنا ففرانہ کا ویل لب بنا وہی لے کل مصیر پرور دا کی طرف ہی تو جانا ہے کیونکہ وہاں پر تھا وہ بلا آخرتنون تو آخرت کو وہ لسیر میں ذکر کیا لا کلف اللہ نفس اللہ و صحاح وہاں پر ان لذینے کفور اور پھر کہنا سے میل کفر کیوں وہ نفاق کیوں یہ بدبختی ہے ورنہ ایسے کوئی احکام نہیں ہے جو انسان کے بحثات سے باہر ہو نہیں اللہ تکلیف دیتے کسی کو مگر جتنا اس سے ہو سکتا ہو ہر انسان کے لیے لہامہ کا سبب جو اس نے دیکھیاں کمائی وہ علیہ مک اور اس پر وہی وبال ہوگا جو اس نے گناہ کمائے وہاں فاتحہ کے اخیر میں دو فرقوں سے بچنے کی تاکید تھی تو حدیث کے ذریعے دعا تی آمین خدایا قبول فرما اور یہاں لمبی صورت آئی اور یہود و اور نسوارا خاص کر یہود سے بھی تفصیل بچنے کی تاکید کی گئی تو بہت تفصیل کے ساتھ دعائیں آئی رب بنائے پروردگار ہمارے لا واخنا ان نسی نا مواخذہ فرما اگر بھول گئے او اختوانہ یا ہم چوک گئے بھولنا یاد ہی نہیں رہا وہ یاد تو ہے کلی کر رہا تھا روزے دار پانی نیچے اتر کیا یا اللہ یہ چوک چوک بھول چوک ربنا ولا تحمل تہ ملا اے پروردگار نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ کما حمل تو ہُوا من قبلنا لینا جیسے ڈال چکے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے پروردگار ولا والا تو لا ملنا مالا بے مت ڈال ہم پر جس کی طاقت نہ ہو ہم میں اس کے بارے میں واف ون نہ معاف فرما وقف نہ بخش دے ور ہم نہ مالا مال فرما انت مولہ نا آپ ہمارے کار ساتھ دیں فن سر نہ قومل کا ہماری مدد فرما کافر لوگوں پر